وقل اللہ حرکتنا اللہ تعالیٰ سبحانہ قل انما انا بشر مجھدكم یوحاہ ایلی انما الہم کلان مواطن فمن كان یعنی لقاء ربیه فلیعمل اعمال مطالحا ولا يشرک لعبادت ربی احدا من اللہ براعظمی نے دنیا میں انسان کو ایک محلت دی ہے اور یہ محلت انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے جس کے صحیح استعمال سے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جس کے غلط استعمال سے ناکام جو زندگی اللہ کی طرف سے انسان کو ملی ہے اس پوری زندگی کا مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے نازی کے علم پر ایمان لائے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو قبول کرے ان پر یقین کرے اور اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فخنوں کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرے اس پر خود عامل کرے ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ فلط إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے لہذا انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں صرف اللہ کا بندہ بنا رہے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اس کی ناکامی اس میں ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے کسی بھی انسان کے عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک شرط قارضی یا باہری اور ایک باسری یا باطنی ہے آدمی کا عمل اگر آپ تقسیم کریں تو اس کے دو حصے یا دو پہلو ایک ظاہر اور ایک باصر آدمی بدن سے جو عمل کرتا ہے وہ ظاہر ہے لیکن آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل سے پہلے اس کے دل میں نیت بھی ہوتی ہے اس عمل کے دوران اس کے دل میں خوشب بھی ہوتا ہے اس عمل کے بعد آدمی کے دل میں نجامت بہتر طور پر کرنے کی فرط نہیں ہوتی ہے لہذا جہاں عمل میں آدمی کا بدن شریف ہوتا ہے وہی عمل میں انسان کا دل بھی شریک ہوتا ہے ایسا عمل جس میں آدمی کا دل شریف نہ ہو وہ مشین کی طرح ہے اللہ تعالی انسان کو جسم بھی دیا اور روح بھی دی اس کو بدن بھی دیا اور اس کو دل بھی دیا لہٰذا ایک آدمی کا عمل زیادہ صحیح ہوتا ہے کام ہوتا ہے جب عمل کا واحد اور عمل کا باطن دونوں صحیح ہو جائے عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی طرف سے دو شرطیں مقدر کی گئی ہیں ایک شرط واحری اور دوسری شرط باطنی جب تک یہ دو شرطیں دو باتیں پوری نہیں ہوتی ہیں ایک آدمی کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل ہو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آدمی کچھ بھی کر لے تو قرآب وربادی تقسیم کرے مسجد تعمیر کر لے حج کر لے صدقہ خیرا کرے نجان مدرسہ قائم کرے بڑے سے بڑا آدمی عمل کرے اللہ کے نزدیک جب تک کہ یہ دو چیزیں عمل کے اندر نہیں ہوتی ہے تب, تب تک کہ وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے واحد کے اعتبار سے شرط کیا ہے کہ آدمی کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق آدمی کا واحد اس کا عمل اس کا طریقہ سنت کے مطابق منانی نہ وہ تابع ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں وہ پابند ہو ان اصولوں کا جو محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے عمل کا واحد سنت کے مطابق سنا چاہیے نمبر دو عمل کا باطن دل کی حالت عمل کا باطن اس میں اخلاق سے نیت ہونا ہے یعنی وہ عمل واحد اللہ کے لیے ہو اللہ کے دین کے فائدے کے لیے ہو یا آخرت کی نجات کے لیے جب تک کی یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتی آدمی کامل اللہ کے نزیر قبول نہیں ہوتا سنت اور داخل میں, میں سنت اور اخلاف سے نیت یہ دو عمل کی قبولیت کی شرطیں ہی ان کے بغیر عمل قبول نہیں ان کے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں بنتی چاہے اس کے دل میں ہونے کی کہلائے اللہ کے نزدیک و عمل اللہ کے نزدیک و عمل قبول نہیں ہوتا ہے اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا ہے جو سورہ القاع کی آخری آیت جمع کے دن ہم سوریہ پڑھتے ہیں آخری آیت اس کی آیت نمبر ایک سو اللہ تعالیٰ برماتا ہے اے ن بھی آپ کہیے بھی انسان ہوں میں کوئی فرشتہ یا جن نہیں تم انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں بشرو مسلم کو میں تمہاری ہی مثل تمہاری ہی طرح ایک بشر ایک انسان یو الی ہاں لیکن تم نے اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف وہی نہیں آتی ہے بلکہ وہی اس کی طرف آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ یوحا میری طرف اس بات کی وہی کی گئی ہے. اِلَاهُ ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے تمہارا علا جس کی عبادت کی جانی چاہیے وہ بس ایک مانوس ہے پمن کا نیئر جو لفا تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فن یا مل امریکہ اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے والت ہی آگا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کسی کو بھی شریک نہ کرے آپ آئس کی ترکیب دیکھیں پہلے تو اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے بہت اہم بات ہے جس کو سب کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے ورنہ قرآن تو پورا پہنچانے کے لیے چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن جس کو پہنچانا ہے اس میں بھی جب کہا جائے کہ اس کو پہنچاؤ تو معلوم ہی ہوا کہ واقعی بات بہت اہم ہے جیسے مثال کے طور پر آدمی جب کسی سے بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی بات होती لیے ہوتی ہے کہ لوگ اس کو سنے کسی سے بات کر رہا ہے تو جب بات کرتا ہے تبھی مقصود ہوتا ہے کہ وہ سنے لیکن آدمی اپنی بات میں تاکیب جب پیدا کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے کان کھول کے سن لو تو ویسے بھی تو کان کھلے ہوئے ہیں لیکن یہ جب بولتا ہے یہ اس کو سنانے کے لیے اگر یہ نہ بھی بولتا تو بھی سنتا ہو لیکن اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا جاتا ہے اچھے سے دھیان سے سنو کال کھول کے سن لو میری بات یاد رکھو جب ایسا کہا جاتا ہے تو بعد میں کافی سزا اللہ اب العالمین نے پورا قرآن اس دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت تک اس کتاب کو پورا پورا اونچا دے وہ علم کا پیر سم کا رشارہ تھا اللہ کہہ چکا ہے کہ اے نبی آپ نے اس کتاب کو اس وقت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا چھپانا تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہاں کہا جا رہا ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات خصوصی طور پر پہنچانے کی باقی باتیں بھی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہی ہی ہیں کہ جن پر دین کا مدار ہے ان میں کوتاحی سے بڑی تباہی انسان کی دینداری میں آ سکتی ہے ان کے احتمام سے انسان کی زندگی ظاہر و باطن کے اعتبار سے سمجھ سکتی ہے ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاخیر سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سرمایا کل انشر المسل کو یو ہا اے ابھی آپ کہیے کہ میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں ہاں میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے میری طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے یوحا یو ہے تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے یعنی تم کو اس ایک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے ایک کی عبادت کرو کسی اور اس ساتھ کوئی مت کرو تمہارا معبود ایک ہے لوگوں نے بنائے ہیں اور جھوٹے معبود ہیں چاہے اس کو معبود کا نام ریا ہو یا نہ لیکن باقی اتنے معبود ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں ایک ہی ای معبود ہے جو معبود برحق ہے وہ اللہ ہے اَنَّمَا اِلَاهُ <وَاحِد> کہ تمہارا بس ایک ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو رَبِّهِ؟ اب یہاں سے بات اصل شروع ہو رہی ہے یہاں سے مطالبہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی ایک شرط کے ساتھ کہ تم میں سے جو اپنے رب سے امید لگائے ہوئے پمن کا اپنے رب سے ملاقات کی جس کے بھی دل میں خواہش سمننا امید ہے وہ امید رکھتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب میری ملاقات اپنے مالک سے اپنے رب سے ہوگی اور وہ میری زندگی پر مجھ کو انعام دے گا جس کو انعام کی امید ہے جو سزا سے بچ کے اللہ کے انعام کا حقدار بننا چاہتا ہے پمن تو جو کوئی اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ اس سے ملاقات اس کی ہوگی تو اس کو کیا کرنا چاہیے دو کام کرنا چاہیے بس فلیا اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے وہ عمل کرے تو ایسا عمل کرے جو اللہ کے ہاں نیک ہو وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے ولا عبادت آحدا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے آپ دیکھیں جو دو شرطیں میں نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شرطوں کو اس آٹ میں جمع کر دیا ہے جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اس کو چاہیے کہ دو کام کرے ایک شرط واہر کے اعتبار سے ایک باطن کے اعتبار سے وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے نیک کسی آدمی کا عمل نیک ہے یا بد ہے اچھا ہے یا برا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے اس کو کیسے آپ معلوم کریں گے اچھا ہے برا اس کا پیمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے وہ نیک ہے اگر وہ عمل منمانی ہے بداٹ ہے اگر وہ عمل آزادی کی بنیاد پر ہے جو جی میں آیا کر رہا ہے وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ نیک عمل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ اسلام کے مطابق جن امال کو اسلام نے نیکی قرار دیا جن اعمال کو اللہ کے رسول نے نیکی قرار دیا وہی عمل نیک ہے اپنے دل سے کیا وہ عمل نیک نہیں ہے کوئی آدمی اپنے دل سے تلبی کرنے لگ جائے اور یہ سمجھے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں سراق کا ذریعہ بنے گا نجات کا ذریعہ بنے گا ضروری نہیں آپ نصارہ کو دیکھیے نصارا نے اپنے طور کا پر ایجاد کی جاتی ہوں اللہ نے کہا انہوں نے اپنی طرف سے رحبانیت کی بجات بڑھ لی کیا رحبانیت ہے اللہ کی محبت میں نس کو کچلنے کے لیے ایسے مجاہدے کیے جائیں جو اللہ نے نہیں بتایا اللہ کی نبی اور رسول نے نہیں بدلا انہوں نے اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیا آدمی عیسائی میں جو واقعی دیندار مانا جاتا ہے اپنے کو فارغ کر لیتا ہے وہ شادی نکاح نہیں کرتا ہے اپنے لیے نکاح کی لذت کو حرام کر لیں اپنے لیے گھر کی لذت کو حرام کر لیں گھر میں نہیں رہیں گے جنگل ویا بان میں لوگ رہتے تھے یہ اپنے لیے دوا میں اس طرح کے بنا کر اس میں رہتے ہیں آج بھی ایسے وہ لوگ رہتے ہیں اور لباس کے اعتبار سے بہت خراب قسم کا لباس جس سے جسم میں تکلیف ہو تاکہ ہر وقت یاد رہے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں انہوں نے نس کو تکلیف دینے کے لیے ایسے مجرمے گھڑے جو دین میں نہیں ہیں اس کے لیے اللہ نیت اچھی لیکن عمل کا طریقہ مانا اللہ کے نزدیک وہ عمل صالح فرار نہیں پاتا ہے جس کے لیے بنیاد موجود نہیں ہے تو جو آدمی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اس کو چاہیے کہ عمل کرے تو نیک عمل کرے یعنی شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے مطابق ہو وہی اب سب اسلام دین فنع اکبر میں یہ اسلام کے, کے سوا کوئی اور زندگی جی کر آئے گا قبول نہیں کی جائے اللہ کے مقبول عمل وہی ہے جو نبی کے مطابق نبی کی سنت کے مطابق تو اللہ نے پہلی شب بیان کی صالحا اس کو چاوی کہ عمل کرے تو نیک عمل کرے نمبر دو ولا يشرك عبادت اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہ باطن کے لیے کہ عمل کا ظاہر سنت کے مطابق ہو وہ عمل صالح اور عمل کا باطن اخلاق والا ہو اس میں شرک نہ ہو وہ عمل اللہ کی عبادت اللہ کے لیے اللہ کی عبادت اللہ کے لیے ہو کسی کا نام اخلاق ہے اللہ والا عمل اللہ کی ربا کے لیے آدمی نماز پڑھ رہا ہے آدمی روزہ رکھ رہا ہے آدمی تلاوت کر رہا ہے آدمی نہ جانے کے اعمال کر رہا ہے باہر اللہ کی عبادت ہے نماز نہیں کی ہے لیکن نماز میں دل کہیں اور چاہتا یہ ہے کہ اس کی تاریخ کی طرح آدمی لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے ظاہر امن نیک ہے لیکن باطن میں کیا ہے لوگ میری تعریف کریں لوگ کہیں کیا مبل ہے کتنا اچھا بات کرنے والا ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جائے یہ ریاض ہے آدمی مسجد تعمیر کر رہا ہے نیت کیا ہے کہ لوگ کہیں کیا زبردست مسجد بنائے کتنی بڑی مسجد بنائی کتنی شان اور خوبصورت مسجد ہے تعریف حج کو جا رہا ہے لوگ کہیں کتنے حج ہو گئے آپ کے کتنے ایک کے بعد ایک حج کتنے عمرے آپ کے ہو گئے عبادت ہے <تصفح> لیکن چاہت دل میں یہ ہے لوگ تعریف کریں یہ عمل اس کا ظاہر اچھا ہے باتیں بن ہے کسی بھوکے کو کھانا چلا رہا ہے نیکی ہے وہ اس کا ہندو مسائن والی نسکین اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو قیدیوں کو لیکن آدمی کے دل میں اس کا حال الٹا ہے اخلاق نہیں لوگ میری تعریف کریں عمل کا واحد بعض افعال اچھا ہوتا ہے لیکن عمل کے پیچھے کام کرنے والی نیت چندی ہوتی ہے اور گندی نیت اچھے عمل کو بھی برباد کر دیتی ہے ایک آدمی زمزم ہے بھائی صاف پانی ہے عمدہ پانی عام پانیوں سے اچھا پانی ہے لیکن اس میں اگر کسی بچے کا پیشاب گر جائے پی سکتے ہیں اب وہ پینے لائق نہیں رہا اگرچہ وہ عمدہ پانی تھا لیکن اب اس میں کیا مل گیا نہ جاتا گندگی مل اب وہ پینے لائق نہیں رہا کوئی کو قبول نہیں کرے گا تو یہاں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آدمی امل کے واحد کو صحیح کرے عمل کا واحد سنت کے مطابق بنائے اور دوسرا یہ کہ عمل کا باقی بھی صحیح کرے عمل کی نیت عمل کے پیچھے کام کرنے والی نیت اچھی ہے آج کی گفتگو میں ہم اسی دوسرے پہلو پر بات کریں گے عمل کے اندر ریاکاری گاری کا کیا نقصان ہوتا ہے اور اس سے کیا وبال دنیا اور آکرش میں آتا ہے کیوں ہم کو ریا سے بچنا چاہیے اور یہ کیا ہے آج ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے پھر کسی درخت ہم یہ دیکھیں گے کہ ریا سے کیسے بچا جائے آج ہم دیکھیں گے ریا سے کیوں بچنا چاہیے سیے کا درخت ہم دیکھیں گے کہ ریا سے کیسے بچنا چاہیے آئیے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے تمام عبادات میں اخلاق کو فرد کیا ہے لہٰذا اخلاق فرض ہے اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فراغ مغل صلاح الدین اللہ خالص فرحب اللہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنے سارے دین کو اسی کے لیے خارج کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کر لیکن کیسے کیسے بھی نہیں اللہ کی عبادت کر اپنے پورے دین کو اپنی پوری عبادت کو اپنے پورے عمل کو اسی کے لیے خارج کرتے ہوئے ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے یہ اللہ کے لیے ماں باپ کے لیے اللہ کے لیے سماج کے لیے اللہ کے لیے پبلک کے لیے نہیں یہ اللہ جی کے لیے سارے علومان ہر عمل اللہ کے لیے جائے فائد اللہ مدین اللہ کی عبادت کر اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے الدِّينُ خالص خبردار دین تو خالص اللہ ہی کے لیے یعنی ساری عبادات اللہ ہی کے بھی ہونی چاہیے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی اپنے لیے بربادی کا بڑا سکھ ہو اللہ اللہ دین الخال دین خالف اللہ ہی کہا یعنی ساری بادات کس کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے لیے نماز ہو روزہ ہو ذکر تلاوت ہو اور حج ہو عمرہ ہو سرپا خیرات ہو سارے آمان صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے لیے دھیرے دھیرے آدمی بھول جاتا ہے عمل کرتے کرتے وہ روٹین بن جاتا ہے اور ایک وقت کے بعد شہر طلبی آدمی کے دل میں سما جاتی ہے آدمی کے لیے یہ چیز ہلاکت کا ذریعہ ہوتی ہے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا یہ کمال ایمان ہے آخرت کی بجائے دنیا کے لیے عمل کرنا کیوں برا ہے اور اس کی کیا مذیبت یا کیا برائی آئی ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نے بس شرح و دینا اس امت کو دو دونا کی ادیم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ کو کیا پرمائے اس امت کو خوشخبری سنا دو سنا کی ودیم رپیکٹ سنا کی یعنی اس کے لیے اونچائی اس کے لیے رپیکٹ اس کے لیے تماکن ہے بدین ان کی اس امت کے لیے جماع ہے اور اس امت کے لئے ترقی ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے اس امت کو خوشخبری دے دو ترقی کی اونچائی کی اور زمین میں تمکن کی وہ نصری و اور اس چیز کی خوشخبری دو کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور زمین میں ان کے قدم جما دے گا اللہ نے کیے صحابہ نے جب اس کا واقعی ثبوت دیا دینداری کا اللہ نے ان کے قدموں کو جمایا اور ان کو غالب کیا اور پھر آپ نے فرمایا عمل عمل دنیا لم یا ہاں اور جو آدمی آخرت کا امن دنیا کے لیے کون سا امن آخرت کا امن دنیا کے لیے کرے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں اسی کے آدمی کے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دنیوی اعمال ہے تجارت ہے مال دور یہ ساری چیزیں دنیا کے اعمال ہیں ٹیکنالوجی پڑھنا لکھنا کالج نہ جانے کتنی چیزیں ہیں یہ دنیوی اعمال ہیں لیکن کچھ اعمال ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے جو عبادتی امور ہیں جو دینی اعمال ہیں یہ اعمال خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اس کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کے کام بھی آدمی اللہ کے دین کے لیے دین کے نفے کے لیے آفر کی نجات کی اسی لیے حبیث نے آیا کہ آدمی اپنی بیوی کے کھلانے کے لیے ایک لکنا بھی اٹھاتا ہے اور ایک لکنا اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو اس پر بھی اس کو سدتے کا ثواب ملتا ہے کب یا سی دو اس کے اوپر وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے جب آدمی کی عادات بھی ثواب اور ادر کے لیے ہو جائیں अल्लाह के विवाह के लिए हो जाए तो आदात भी इबादात में शामिल हो जाती है एक नौजवान पढ़ रहा है कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है दुनिया की पढ़ाई कर रहा है आकड़त में उससे कुछ नहीं है क्या फिजिक्स पढ़े केमिस्ट्री पढ़े लेकिन वो इसलिए पढ़ रहा है कि इस पढ़ाई से कल को जाकर डॉक्टर बन रहा हूं میں کل جا کر مریضوں کا علاج کروں گا اللہ کی خاطر سے لوگوں کو دین کے قریب کروں گا اس پر بھی سکھاؤ ملے گا ایک آدمی انجینئر بن رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کل کو میں یہ سیکھ جاؤں گا تو اللہ نے اگر مجھ مال و دولت دی تو اس پن کو میں دین کے لیے استعمال کروں گا مسیدیں اور مدرسے تعمیر کروں گا اس کا وہ سیکھنا کس کے لیے ہو گیا خیر کے لیے ہو گیا جو خیر کے لیے ہوتا ہے وہ خود خیر بن جاتا ہے جو سیر کے لیے ہوتا ہے وہ خیر ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ مقاصد کے تابع وسائل ہو جاتے ہیں ایک آدمی کا چلنا چلنے پہ ثواب ہے چل رہا ہے بھائی کیوں چل رہا ہے ثواب کے لیے چل رہا ثاب چلنے پہ کوئی ثواب ہے آئی ہے ابھی لیکن کوئی آدمی اس لیے چل رہا ہے کہ مسجد جائے دین سیکھنے منسلک میں چھپی ہی علم جو علم سیکھنے کے لیے جائے اب اس کا جانا ایک ساتھ غرض کے لیے اب چلنے پر بھی سواب ملے گا وہ مچ جا رہا ہے نماز کے لیے ایک قدم رکھے گا ایک قدم اٹھائے گا ایک نئے کی ایک گنا آپ ایک نئے کی ملے گی ایک گناہ آپ کیوں اس کے مقصد کی وجہ سے نیت آدمی کی سے عبادات میں تبدیل کر دیتی ہے آدمی دوپہر میں سو رہا ہے سونے پہ سواب نہیں سو اگر سواب ہوتا سو جاؤ ثواب کے لیے نہیں سونے پہ کوئی سواب نہیں آدمی کی ضرورت ہے, ہے وہ حلال ہے مبار ہے سونا جائز ہے نہیں سویا تو گناگار ہوگا سویا تو ثواب ملے گا کچھ بھی نہیں لیکن آدمی دوپہر میں سو رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ نے تاجیب کی ہے اور میں دو دوپہر میں سو رہا ہوں تاکہ رات میں میری تاجد کے لیے نیند کی کمی کی بھرپائی ہو جائے اور رات میں سیاح آسان ہو جائے اب دیکھیے اس کا سونا کس لیے ہے اس خیر کے کام کے لیے تو ایک انسان کی نیت جب ہوتی ہے تو اس کی آداب بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہے اس اعتبار سے ایک آدمی سوچے کہ وہ کتنی چیزوں کو ثواب کا ذریعہ بنا سکتا ہے کتنی چیزوں کو اپنے لیے نیکی بنا سکتا ہے صرف اور صرف کی بنیاد پر اس کی نیت کی بنیاد لیکن اس کا ولاق آ پائیے آداب اچھی نیت سے عبادت بن جاتی ہے لیکن عبادت بری نیت سے گناہ بن جاتی ہے نیتی ہے ایسا عمل ہے جو سارے امار میں افضل نماز لیکن یہ نماز گناہ بن جاتی ہے جب اس کی نیت ہوئی دکھاوے کی نظر دکھاوے کا سستا دکھاوے کا حج دکھاوے کی عبادات اس کے لیے گناہ بن جاتی ہے آ کر اپنے سزا کا اخبار کرے گا لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت کی نگرانی کریں دل دل کا نام کیا ہے اگلی زبان میں قلب کلب نہیں قلب کے معنی کتا ہوتا ہے اسے لیے سیکھنا ضروری ہے آدمی قلب اور قلب میں کیا ہے فرق ہے قلب کے معنی دل اور قلب کے معنی کتا اب بھی کتنا فرق ہو گیا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں سلیم فرمان والا بنو قیامت کے دن نہ مال نفا دے گا نہ سلیم ہاں مگر یہ کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک دل لے کر اگر آپ نے آیات میں قلب کی جگہ کلب پڑھا تو سننے والا کیا سمجھے گا مان لیجیے کسی عیسائی کے سامنے آپ پڑھ رہے جو عالم میں رہتا ہے اب آپ نے صلح کی جب یو مزاحم ویامت نہ مگر یہ کہ کوئی آدمی ٹھیک ٹھاک کتا لے کے آئے اس لیے بہت سارے لوگ تدبید کے بارے میں پرواہ ہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں آپ سوچے यह और बात है कि छोड़ना नहीं चाहिए अब ये हम लोग क्या करते हैं इस तरह की कोई बात बोलने को भी मुक्र डता है क्यों इसका असर उल्टा हो जाता है कि पहले कुछ कुरान पढ़ लिया करता था आपको बोले मन बोले न गलत पढ़ने से गुना तो हम क्या करेंगे अभी पढ़ना भी होना ही चाहिए आदमी सीखने की कोशिश करें न ये कि आदमी जितना कर रहा है वो भी छोड़ते हैं وہی جیسے ریا کے بارے میں اگر بیان ہو تو ڈر لگتا ہے کیوں کہ اگر آپ ریاکاری کے بارے میں برائیاں بیان کر دیں لوگ بولیں گے اب اس کا مطلب دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنا تھی اس سے اکثر نہیں پڑھنا ہے دکھاوے کی نماز آپ پڑھیں یہ نقل نماز پڑھنا ضروری تو نہیں ہے لیکن اگر ریا کے ساتھ پڑھو تو کیا ہو جائے گا گناہ تب نماز پڑھو ہی مت تو ریاکاری کاری بھی نہیں ہوگی اور گنا بھی نہیں تھا ہم لوگ دھیرے دھیرے کیا کرتے ہیں آماز چھوڑنے والا بھی مت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر सुधार پیدا کریں اپنی سلاح کریں امن چھوڑنے کی بجائے امن کو برباد کرنے والی چیزیں امن کو برباد کرنے والی چیزیں آپ دودھ خریدتے ہیں دودھ اگر آپ رکھتے رہیں رکھ دودھ کیا ہو جائے گا ہٹ جائے گا تو آپ کیا بولتے ہیں لاسیں سرا ہو جاتا ہے کام کو دودھی مطلب آپ کیا کرتے ہیں ایسا کرو اس کو उसको फ्रिज में रखो क्यों खराब नहीं दूध लहाना नहीं छोड़ते हैं उसको फटने से बचाते हैं लेकिन दीन के मामले में हम क्या करते हैं अमल ही छोड़ देते हैं अमल में बिगाड़ आएगा तो अल्लाह पकड़ेगा तो हम क्या करते हैं सिरे से, से अमल ही को छोड़ देते हैं पेड़ ही नहीं रहेगा तो फिर ही नहीं आएगी चोर नहीं होगा नुकसान ही नहीं होगा तकलीफ ही नहीं होगी ये हमारी जाल कहना कोई जामान है تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فونا پمن آخر کے لیے دنیا تو تم میں سے جو آدمی آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے آخرت والا عمل دنیا کے لیے کرے لم یا پلو پھر آخر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں کچھ نہیں ملے گا آخرت میں یہ جناب عمل کر کیا ہے پہاڑوں دیسی نے کیا نہیں کچھ ملنے والا نہیں آپ سوچیے آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی مہینہ بھر کاریگر ہے مہینہ بھر محنت کرتا رہا سب کچھ کیا اس کے بعد میں جب تنخواہ کا وقت آئے لینے کا وقت آئے تھک ہرا پسینہ گلا کے جائیں اور پھر مالک صاحب نہیں میں کچھ بھی نہیں دینے والا کیا بیتے گی اس کے اوپر ایک مہینہ کام کرنے کے بعد اس لیے محنت کرنے کے بعد جب اس کو دینے والا کہے نہیں دیتا تو اس لائق نہیں کہ تجھ کو دیا گیا ہے تیرا عمل ایکسپٹیبل نہیں کاغذ قبول نہیں نہیں ملے گا ایک مہینہ آدمی سوچا تھا ایک مہینہ کا اتنا محنت میں نے دو چھاؤ بارش سبھی گرمی میں سب محنت میں نے کی اتنا اتنا محنت کر کے میں نے یہ عمارت کھڑی کی اور اس کے بعد مجھ کچھ بھی نہیں ملے گا بتائیے ایک آدمی زندگی بھر عمل اور قیامت کے دن اللہ کے آگے جا کے کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیق ہے تیرا عمل مقبول نہیں کیوں تو نے میرے لیے تو کیا ہے تو نے میرے لیے نہیں تو نے دنیا کے لیے عمل کیا تھا آخرت کے لیے تو اس کو دنیا میں مل گیا آخرت میں ملنے والا نہیں پتا یہ آدمی کا کیا حال ہوگا وہاں پہ وہاں نہ دینار ہے نہ دنہم ہے نہ کوئی پورتان ہار ہے اس کے پاس جو نیکیاں جس پر وہ جس کے بڑوں میں وہ آخرت میں گیا تھا وہ نیکیاں بھی اللہ نے رد کر دیا کیا کرے گا ایک آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے پیسہ لے کے جائے اور معلوم پڑے کہ جو تم نے ایکسچینج کیا ہے وہ ساری کی ساری جھوٹی کرنسی ہے نکلی لوٹ دیے تم کو में اجنبی دنیا میں گیا اجنبی علاقے میں گیا اجنبی ملک میں گیا کوئی دوست نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں کوئی مددگار نہیں جو کچھ پیسہ تھا میرے پاس آؤں گا کیا پہنوں گا کیا رہوں گا کہاں سفر کیسے کروں جو کرنسی میرے پاس تھی مسقبے کو بنا دیا ہیں میرے ساتھ جو بھی کرتی ہے وہ کیا ہے نقلی بتائیں کیا حال ہوگا اس سے اس نے لاکھوں کے نوٹ میرے ساتھ نقلی جھوٹے ہیں کیا حال ہوگا وہی اس سے برا حال ہوگا کہ ایک انسان ریاکاری والے عمل کر کے آ اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں وہاں پر ہو گیا راستہ خاص پی کے آیا نا تو بس وہی پیز ہے آخرت میں پوچھتے لہٰذا یہ حدیث بتلاتی ہے کہ آخرت کی بجائے دنیا کے لیے عمل کرنا یہ بربادی کا سبب ہے اس کے عمل ضائع ہوتا ہے اس حدیث کو امام احمد ابن حبان حاکم اور امام البحطین شعبوں کی ماں میں روایت کیا بھی حدیث صحیح ہے آئیے دیکھتے ہیں ریا کیا ہے سوال کی کہ بھائی ریا ہے کیا ابن حجر احسل فرماتے ہیں ابن حضر الباری میں کہتے ہیں کتاب الحصاف میں باب ریا اس میں کہتے ہیں ریا کیا روکیا ریا کا جو لفظ لیا گیا ہے وہ رؤیت سے رؤیت کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا لفظ عربی زبان میں کا مطلب ہوتا ہے نہ مطلب ہوتا ہے دیکھنا تو دیکھنے سے رؤیت دیکھنا اسی لیے ہم کہتے ہیں حلال. حلال اور کہتے ہیں, کہ بِهِ لِقَضِ النَّاسِ لَهَا فَيَحْمَدُ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ریا ہے کہتے ہیں کہ ایک انسان تین بات یہاں پہ آ رہی ہے تین چیزیں ریا میں ہوتی ہیں نمبر ایک اظہار عبادت کہتے ہیں کے اظہار عبادت عبادت کو ظاہر کر کسی نیکی کو ظاہر کر لوگوں کے سامنے کر دو کیوں یہ سب بروک یتی جس میں نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں نیت کیا ہے لوگوں کے دیکھنے کی ہے فیاد رہا اور اس میں یہ نیت ہو کہ عمل کرنے والے کی لوگ کیا کریں تعریف لوگوں کی تعریف کے لیے لوگوں کے سامنے عمل کرنے کی نیت کا نام ریا ہے پھر سے بتا دو لوگوں کی تعریف کے لیے لوگوں کے سامنے عمل کرنے کی نیت کہ آدمی نیت کیا کرے لوگوں کے سامنے عمل کرے اظہار کرے عمل کرے اور نیت اس کی کیا ہو یہ فخ یقینا کی راہ اس کی دکھانے کی نیت ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر کیا کریں مجھے لوگوں کو ہمیں دکھانا دیا ہے ایک آدمی ہے اپنے بیٹے میں کہا بیٹا جیسے میں پڑھتا ہوں نا ویسے تم بھی نماز پڑھو تب اس میں کیا بیٹا تعریف کرے ابو بہت زبردست نماز پڑھتے ہیں اگر اس کی نیت ہے تو یہ کیا ہوا ریاض لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس نماز بتا رہا ہوں پڑھ کے تاکہ یہ دیکھے اور سیکھے تاریخ کے لیے نہیں کس لیے یہ سیکھے ایمان صاحب لوگوں کو نماز بتا رہے ہیں آؤ بیٹھو دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں سیکھو ایسے نماز پڑھنا سنت ہے ایمان صاحب پڑھ کے بتا رہے ہیں اب یہ ریاض ہے نہیں کیوں اس لیے کہ اس میں تاریخ کی نیت نہیں ہے اس میں تاریخ کی نیت نہیں ہے اس میں تعلیم کی نیت فرق یاد اس میں کیا نیت ہے تعلیم سکھانے کی نیت ہے دکھانے کے لیے تاریخ کی نیت ہاں لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے دکھانے کی بھی نیت ہو اور تاریخ کی بھی نیت ہو دیکھو بھی اور تعریف بھی کرو سیکھو بھی और तारीफ जी करो, के तारीफ जी कर दिन क्या फायदा मैं सिखा तो कोई आदमी किसी को सिखाए बाप अपनी औलाद को सिखाए एक औरत दूसरी औरत को दीन सिखाए एक आदमी दूसरों को दीन की बरात करे अब इसमें क्या करे किसे में अमल करे कि लोग क्या करें तारीफ असर घड़िया जो है उसमें दो हे लोगों को दिखाना और लोगों को दिखा के क्या चाहना तारीख تاریخ اصل فساد ہے یہ جھوٹتا ہے آدمی اور انسان کو اللہ نے بنایا رہتا ہے کہ اس کو تاریخ چاہیے جیسے کھانا چاہیے اس سے تعریف ہی چاہیے اور اگر کوئی نہ کرے تو آدمی اپنے منہ سے خود کرتا ہے کوئی تعریف کرنے والا نہیں تو آدمی کیا کرتا ہے اپنی تاریخ خود کرتا ہے اللہ نے اس سے بھی منا کر پلا کمزل अपनी मुंह से अपनी तारीफ मत कवे और भी बुराए एक आदमी अपनी तारीफ करें खुद तो रिया ये है कि इसको आप इतिशारण कहें अमल को दिखाना ताकि लोग क्या करें तारीफ करें बाद अवकात उनकी जुबान से तारीफ सुनना भी मकसूद नहीं होता है बल्कि मकसूद ये होता है कि उनकी दिल में वो तारीफ मेरी करें यह भी रियाय है लोग दिल में सोचे क्या जरूरत تو دن میں وہ تعریف کرے یہ بھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں اور لوگ میرے بات اس کو یاد کریں یہ بھی لیا ہے میں ایسے کام کر کے مروں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کریں تو یہ کیا ہے پوسٹ پیڈ میں ایک آدمی آگ عمل کر رہا ہے اور اس کو کب چاہیے مرنے کے بعد یہ بھی لیا ہے ये जरूरी नहीं कि आदमी चाहे कि मेरी जिंदगी में तारीफ हो यह भी लिया है आप आग देखेंगे आगे हदी आएगी कि तू इसलिए लड़ा कि तू क्या कह रहा है शहीद शहीद कब होता आदमी मरने के पहले हां कतल होने के पहले ये बाद में तो बाद में लोग बोलेंगे ना चाह शहीद हुआ है। तो मरने से पहले कतल होने से पहले उसकी नीयत क्या थी अगर मैं कतल हो जाऊ तो लोग मेरे ऊपर क्या लेबल लगाए شاہی ایک انسان کا مرنے کے بعد ابھی زندگی میں برا ہے مرے بعد کیا مرے بعد تو ختم ہو گیا نا اب پکڑ نہیں ہونا نیت کا کیا تھا تو مرنے کے بعد مرنے کے پہلے تو ریا اسی نیت کا نام ہے دکھا کی نیت جس میں کیا مقصود ہو تاریخ ہاں اگر تاریخ مقصود نہیں ہو دکھا اور دکھا رہا ہے تو ریا نے اور نیا بات تاریخ مخصوص نہیں ہو تاریخ نہیں چاہتا ہے دکھا رہا ہے تو یہ ایریا نہیں ہے ہو سکتا ہے تعلیم کے لیے دکھا ہے ہو سکتا ہے تردید کے لیے جیسے مثال کے طور پر مسجد کے لیے ایران ہو بھائی چندا دیجیے مسجد کے لیے بھائی غریب ہے آدمی اس کی مدد کے لیے پیسہ دیجیے کوئی نہیں دے رہا ایک آدمی بولا یہ کوئی دہی جیلا ہے تو یہ خاموشی کی ٹوپڑی سے अब एक आदमी अपनी जेब से निकाल के रेट मेरी तरफ से 10,000 हजार रूपये अब बाकी लोग देख रहे हैं कोई तो दिया तो थोड़ा उनको भी हिम्मत हुई दूसरे ने उनसे कहा मेरी तरफ से 5,000 इसके उसने कहा अब उसकी भी क्या थी मैं अगर देने की शुरुआत करूं तो दूसरे भी क्या करेंगे ये नहीं पढ़ा दिया इसने बहुत भारी अगर ये उसकी है तो ये क्या है रिया लेकिन अगर ये नियत है कि लोग दें तो सही भाई मैं दे देता हूं चलो मेरे बाद दूसरे भी देखिए फायदा किसका होगा अल्लाह के घर का तो ये दिया है नहीं हाँ लेकिन दोनों जमा हो जाए मस्जिद भी बने और मेरा नाम भी हो अब क्या हो गया एरिया गरीब का पेड़ भी भरे और मेरा नाम भी हो लोग दीन भी सीख है और मेरा नाम भी हो तो ये, ये दोनों जब जमा हो जाए तब भी रिया होता है हो लिहाजा एक आदमी को चाहिए कि वो अपने अमल की हिफाजत और ये बीमारी ऐसी है कि इसको बराबर पकड़ना बहुत मुश्किल है आदमी बोलता है नहीं आदमी क्या बोलता है मैरिया आदमी बोलता है मैं तो نہیں بولتا اس کو بولے تو ریا کر میں ریہ نہیں کر اکثر آدمی اپنی ریا کو پکڑ نہیں پاتا ہے کس سے پاک ہم لوگ نہیں کرتے ہم لوگ یہ بیماری ایسی ہے کہ جلدی نکلتی نہیں اور بہت تیزی سے آتی ہے بہت تیزی سے آتی ہے آپ ایک دروازہ بند کرو دوسرے دروازے سے آتی ہے آپ دونوں دروازے بند کرو کھڑکی سے آتی ہے کھڑکی بھی بند کرو باہر سے آواز سے یہ بہت گندی بیماری ہے اللہ ہم سب کی حالت کرنا اس کا نقصان کیا ہے نیکی برباد گناہ لازم کیوں آدمی نیکی کر کے بھی اللہ کے عمل ہو کیوں آدمی ثواب کے کام کرے اللہ کے آزاد کا حقدار ہو کیوں آدمی اپنے دل کو ریاست پاک کرے تاکہ اللہ کی واقعی بند کا حق ادا کرے اور ثواب کا حقدار بنے اور انعام کا حقدار بنے کیوں نہیں لیکن سختی شہرت انسان کو آثرت کے ثواب سے ضرور کر دیتی ہے یہ بہت گندی بیماری دل میں آئیے بارے میں قرآن ہے نمبر ایک اللہ کے نبی جسے میں نے تعریف بیان کی حدیث میں خود اس کو بیان کیا گیا ابو سعید رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکل کے باہر ہمارے پاس آئے کردار اور ہم مسین دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں ڈسکسن کس کے بارے میں ہو رہا ہے دجال کے بارے میں زمین پر آنے والے جتنی کتنے ہوں گے ان میں سب سے بڑا کتنا کون سا ہے دجال کا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے دیکھو دینی مزال میں ہوتی تھی کچھ نہ کچھ بات چیت صحابہ کرتے تھے تو دنیا کی کیا کون سی باتیں کرتے تھے تین باتیں کرتے تھے ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے میرے نزدیک نزدیک محمد رسول اللہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ میرے نزدیک الدجال سے زیادہ مجھے تمہارے معاملے میں دجال سے بھی زیادہ ڈر کس چیز کا ہے بتاؤ اور پوچھ رہا ہے سب سے زیادہ سب دجال سے بھی بڑھ کے خطرہ مجھ کو کس چیز کا ہے دجال ہر دور میں تو نہیں آئے گا نا خاص دور میں آئے گا تو یہ خطرہ کیسا ہے چوبیس گھنٹے لگا ہوا ہے نہیں مسجد میں بھی ہے مکہ میں بھی مدینہ مکہ میں دجال جائے گا مدینہ میں جائے گا نہیں جائے گا نہ مکہ میں جا سکے گا نہ مدینہ لیکن ریا مکہ میں بھی ہے ہاں کیسا ہے کاربا کے پاس کھڑے ہو گئے کہ ایک آج ریا وہ تم کو بتلاؤں کہ مسیح دجال سے زیادہ مجھ کو خوف تو پر ہے تو کیا چیز ہے سکول نہ بلا یا رسول امبا الحمد اللہ, اللہ کہ تو ضرور بتلائیے فکالا اشرک الحقی چھپا و شرک چھپا و شرک اوما رازل فیو فلی فیوز نلا آپ نے کہا چھپا و شرک وہ یہ کہ آپ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگے اور اپنی نماز کو اس لیے مزین کرے اس لیے خوبصورت بنائیں اس لیے بہتر بنائیں کہ وہ دیکھے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے کسی کے دیکھنے کی وجہ سے کہ کنا شخص مجھ کو دیکھ رہا ہے اس وجہ سے وہ کیا کرے اپنی نماز کو اور اچھا بنائے یہ کیا ہے شرکے خفی خفی کا مطلب چھپا ہوا ہے ایک تو کھلا ہوا کھلا ہوا ہوگا ایک آدمی سامنے بک رکھے اس کے آگے سجدے میں چلا جائے یہ کیا ہوا ایک دم سدا کر رہا مو. لیکن نماز پڑھ رہا ہے باوضور ہوتی ہے قبلہ با قبرا با بامزہ ایک دم نماز پڑھ رہا ہے لیکن پورا جسم قبلے کی طرف ہے اور جسم کیسا ہے پاک ہے باوضو دم باب اس کی آواز ایک دم مثر لگا کے سب ٹھیک تھا لیکن دل کدھر ہے چہرہ تو قبلے کی طرف ہے لیکن دل کسی اور کی طرف ہے دل کسی اور کی طرف ہے اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے احساس کیا ہے اس لیے نماز کو اچھا نہیں بنا رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھ دیکھ رہا ہے اس کو نماز کو کیسا بنانا چاہیے اچھا کس کے لیے اللہ کی وہ بنا کس کے لے رہا ہے کوئی آدمی معلوم نہیں کون ہے اور اس کو لگ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے پنکھا دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے گھڑی دیکھ رہا ہے اس کو میرے کو اچھا تو اس کی خاطر ہے اس ایک انسان کی خاطر ہو سکتا ہے وہ گناہ گار انسان ہو سکتا ہے وہ اس کی تعریف نہ کرے ہو سکتا ہے وہ اس کو بھول بھی جائے ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہیں کیا کر کروائے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا لیکن اس کی خاطر نماز جیسا عظیم شان عمل آدمی برباد کرے یہ کیا ہے آدمی اپنے عمل کو ضائع کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شرک قفیل ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھے آدمی کھڑا اور نماز پڑھے اور اپنی نماز کو خوبصورت بنائے اس لیے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ دیکھا ہے تو دوسرے کی دیکھنے کی وجہ سے عمل کو خوبصورت بنانا یہ کیا ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے اس کو ماجہ اور نے روایت کیا بھی حدیث ختم ہے تو یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ ریا میں دوسرے کو دکھانا ہوتا ہے تاکہ اس کے دل میں مقام بنایا جائے کسی کے دل میں مقام بنانے کے لیے نہیں کرنا یہ ریا ہے کسی کے دل میں مقام بنانے کے لیے نہیں کرنا یہ ریا ہے یہ دکھا لے گی اللہ کے یہاں مقام بنانے کے لیے نہیں کرنا یہ کلاس ہے لوگوں کے دل میں مقام بنانے کے لیے نہیں کی کرنا اریا ہے اب آدمی اپنے ہر عمل کے بارے میں دیکھے کتنے ریجیکٹ فیس ہے اس کے کتنے اعمال ریجیکٹڈ ہیں کوڑا میں ڈال دینے کے لائق ہے مجھے بڑی نیکی ہے کتنے اعمال چھٹ جائیں گے سیامت کے دن تو اللہ کے لیے کیا نہیں تو تعریف کے لیے کیا میں بہت بھاری میں کلانا میں میری لوگ تعریف کرے میرا مقام بچ جائے کوئی عزت نہیں جائے اب کس کے لیے تھی عمل کیا تھا اللہ کے لیے تو تھا نہیں یہ قبول ہوگا عبادت سدفار دعوت کتنی ساری خیر کی چیزیں جو آدمی کو زمین سے آسمان تک لے جاتی اتنی اونچی کر دیتی ہیں لیکن ان میں جب آ جاتی ہے تو آسمان کے واپس زمین پھٹا دیتی انسان کو آدمی کو چار کو عمل کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے اس میں شہرت طلبی نہ ہو شہرت طلبی نہیں نمبر دو اگر ایک انسان کو شہرت ملے تو کیا وہ ریا شوہرت کا ملنا ریا نہیں ہے شوہرت کا چاہنا ریا ہے شہرت کے ریامل کرنا ریا ہے ایک آدمی رات را میں اٹھا اس نے دیکھا کوئی بھی دیکھ رہا مجھ کوئی دیکھ رہا نہیں سارا آپ کو سراٹ گھر پورے چل رہے ہیں اب چپکے سے اٹھا وضو کیا اور کھڑکھا رکھتی ہوئی کسی کی آنکھ کھل گئی یہ چھپکے سے آیا اللہ بہت दो रखते पढ़ी, जितना उससे हुआ और पड़ा उसके बाद चुपके से जाते नहीं गया, लेकिन दादी मर देखी नमाज पढ़ अगले दिन क्या हुआ, सुबह रात में चुप चुप की नमाज पढ़ता है अच्छा अब आपको घर में बता दी घर वालों ने दोस्त को बोला नमाज पढ़ता है आप पूरे लोगों को पहचान वाले को मालूम पड़ा इसीलिए लेकिन اس کی نیت نہ ہونے کے باوجود اس کا نیک عمل لوگوں کو معلوم اور اس کی شہرت ہوئی یا اس میں کچھ خیر ہے اور اس خیر کی وجہ سے اس کی شہرت ہوگئی اس کو ریاانی کہتے ہاں اس کی وجہ سے دین میں پرابلم ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی تاریخ ہوتی آپ ڈیلی کرو تاریخ پرماننٹ ہو جائے گی ٹیمپرری کیا ہو جائے گا پرمانٹ آپ بگڑ سکتا ہے ہاں لیکن وہ تین ہفتے ہی رہا ہے نہیں کیونکہ اس کی نیت نہیں کہ امل ہو گیا امل اس کا ہو چکا ہے کسی آدمی نے رات میں گیا اندھیرے میں کسی پکڑی کو کھلا دیا چپکے سے بیٹھ کے کھلایا اس کو اس پکڑی نے کسی کو بتا دیا چاہتا میرے پاس آتے میرے کو روز کھلا دیا اچھا کب سے آتے مہینے بھر آتے سے آتے اس نے بتا دیا کیا معلوم ہے پرانا احمد بھائی ان لوگوں کو کھلاتے ہیں وہ ایک آدمی بتا رہا تھا مجھ کو اتنے سال کے کھانا کھلاتے تو معلوم ہی چرچا پورے گراؤ میں اس کی نیت تھی نہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کیا دیا دنیا میں اس کی خیر کی وجہ سے اس کو اللہ نے شہرت دی تو یہ ریاض نہیں ہے شہرت کا ملنا ریا نہیں شہرت کا چاہنا اور اس عمل کرنا یہ کیا ہے سمجھ میں آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علام کیا گھماتے رسول آپ کی کا کیا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو نیک عمل کرتا ہے ایک خیر کا عمل بھلائی کا عمل کرتا ہے تو علیہ ہم لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں وہ تو خیر کامل کر رہا ہے لیکن تعریف کون کر رہا ہے لوگ یعنی اس کی نیت اس میں نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں لیکن لوگ تعریف کر رہے ہیں تو تحفظ کا مجھ کا مل یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے پیشگی خوشخبری ہے یہ کیا ہے ایڈوانس میں اللہ کی طرف سے خوشخبری کی طرف اچھا ہوگا یعنی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کبھی بندے کے عمل کو مشہور کر کے اس کو دنیا میں بھی آخر کے ساتھ ساتھ دنیا میں عزت دیتا لیکن دھوکے میں آنا نہیں کیونکہ جو چیز فری میں ہے اس کو سوال کے رکھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے شیطان بڑا ڈاکو ہے دشمن ہے اور نہ اس کا ساتھی ہے دونوں مل کے آدمی کو برباد کرتے ہیں ایک بار کا دشمن ہے کام لڑکا شیطان बाहर ऐसी खटखट है दरवाजा दिल का और नस् बुसा खाना वेलकम सहलन वो सहलन और सारा दिल बर्बाद हो जाता है नस् और शैतान ये दोनों इंसान को बर्बाद करते हैं यह बर्बाद औकात इंसान चुपके से अमल करता है और उस पर उसकी शहरत होती है ये रिया नहीं है लेकिन शहरत की चाह रखना क्या है रिया और अगर कोई नीति आपने की और सब लोगों में उसकी शहरत दुई تو آپ کو کچھ ہونا چاہیے نا ماشاء اللہ دیکھو شہرت نہیں بلکہ آدمی کو کیا ہونا چاہیے افسوس کرنا چاہیے کہ اب میرے دل کے بگڑنے کے چانسیز بڑھ گئے پہلے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا ریاض کا ٹنگ بھی نہیں تھا لیکن اب چونکہ لوگوں کو معلوم ہوا ہے تو بات ممکن ہے کہ اس کے برے اثرات کہاں پڑے میرے دل پر کہ میں بازار میں چلوں لوگ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور میرے دل میں بات آئے کہ لوگوں کو معلوم ہے کتنا کتنا لکھوں تو اب کیا ہو رہا ہے دل میں اس کی چاہت پیدا ہونے لگی یہ اچھا نہیں ہے یہ برائی ہے تو اگر تو اس کی نیچی ضائع نہیں ہوتی ہے لیکن دل کے برباد ہونے کے مواقع انسان کے پیدا ہو جاتے ہیں یہ حدیث میں نے بیان کی امام مسلم نے روایت کیا ہے کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر کی بیماری ہے کہ نہیں کا ایکسٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پیمانا کیسے پہچانے اپنے آپ دوسرے کو ہی اپنے ہم پہلے دوسرے کو ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کیسے ہم پہچانیں کہ ہم بھی ریا کی بیماری ہے یا نہیں علی ریابی فالب رضی اللہ سے سماتے علما کو اعلان ریا ریاکار کی تین علامتیں ریا کار کی تین علامتیں ہیں نمبر ایک نہ جب اکیلا ہوتا ہے تو عمل میں سست ہوتا ہے لیکن جب پبلک میں ہوتا ہے تو عمل میں چست ہو جاتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رعایت کیوں اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے اور پبلک میں پبلک دیکھ رہی ہے تو اس میں حرکت کہاں سے جان کبائی جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل اچھا کرتا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے اتنا شوق اس میں نہیں ہے اس میں کیا ہے ریاستی بیماری ہے کہ اکیلے میں عمل کریں وہی عمل نماز ہے اکیلے پڑھے گا لیکن لوگ بھی مزے کر بہت منگم لمبی صورت پڑے گا ایک بچے کو بھی جمعہ دن کی طرح بالکل نمبر کے سامنے دو رقط ایسی کے لوگ بولے کون سی پڑ رہا ہے لمبے نماز ہے तो अब हम मु करें कोई लम्बी पड़े उसको आप करते का लगे कहते हैं उसके दिल का हमको नहीं मार। काम मार हम दूसरों के बारे में बुरा पहले सोचते अपने बारे में हम, नहीं। हम दूसरे के सब भोले पाप एकदम जन्नत एकदम हमारे इंतजार नहीं है कब अपने बारे में हम बदगुमान दूसरे के बारे में अच्छा कुछ یہ اچھا ہے یہ سکون کی زندگی ہے تو می اکیلا عمل کرے گا سستی کیسے یہ عمل کرے گا جیسے بول ہوئی لوگوں میں عمل کرے گا ایک دم زبردست ایک دم نشاب کے ساتھ ایک دم فریش اور ایک دم اچھا عمل کرے گا یہ بھی تو بلام عیدہ نیالیہ تعریف اگر ملتی ہے تو عمل بڑھائے گا और अगर वयूम के सौकीदा दुन बनी और जब उसकी अमल पर बुराई हो अमल छोड़ देगा या कम कर यानी जब तक तारीफ मिलती रहेगी अमल करता रहेगा बल्कि ज्यादा रहेगा जिसमें तारीफ करो और बढ़ेगा तो इसका बूस्तक कहाँ से आया बूस्टर क्या है उसका तारीफ तारीख मिल रही तो अमल में भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है लेकिन अगर कोई उसको برا کہ امن کیا کرے گا چھوڑ دے گا یا क्या میں کیا ہو جائے گا نیچے آئے گا مثلاً آپ ایک خیر کا کام کر رہے اور لوگ آپ کو ایگ لگائے یہ صحیح نہیں کر رہا کوئی تعریف کرنے کا چھوڑ دے رہے یہ کس بات کی علامت ہے تو اگر واپسی اللہ کے لیے کر رہا تھا تو تمہیں تعریف کے وقت بھی کرنا چاہیے تھا اور مذمت کے وقت برائی کے وقت بھی کرنا چاہیے تھا اس بات کی علامت ہے کہ تو لوگوں تو خالص اللہ کے لیے کل بھی اللہ دیکھ رہا تھا آج بھی دیکھ رہا تھا تو کس کے لیے کر رہا ہے دکھاوے کے لیے تو ریاکار کی علاوت یہ ہے کہ جب تاریخ ملتی ہے تب خوش خوش تب تاریخ تاریخ بہت اچھا کر رہا بہت کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی لوگ برائی کرنے لگے لوگ ایر لگانے لگے تو کام خیر کا کام چھوڑ دے گا کیوں بھائی تاریخ ڈیلیٹ ہوگئی تو کام بھی ڈیلیٹ تاریخ رک گئی تاریخ کی جگہ مزیمتھ کی علامت ہے ریا کار کی علامت ہے. تو یہ کون علیہ اللہ فرماتے ہیں اور امام ادبی نے القبائر کیا ہے تو اس روایت سے بہت بڑی حقیقت معلوم ہوتی ہے یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ نہیں ہم تاریخ کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں یا اللہ کی روا کی بنیاد ہم लोगों की मुजिम्मत से अमल छोड़ते हैं या अमल करते रहते हैं चाहे समाज में नाम हो या बेसकी हो आदमी नमाज पढ़ने छोड़ देंगे आप लोगों को बहुत दयाकारी अच्छा नहीं पढ़ता नमाज खराब आदमी आप क्या पढ़ेंगे लोग बोले रहे बुरा सजा नमाज छोड़ ऐसा आदमी कौन है ये अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ रही इसके पढ़ रहा है ये लोगों के लिए पढ़ रहा है की तारीख मिलना बंद होगी तो अमल भी बंद آپ سارے دین کے بارے میں سوچیں صدقات صدقات و خیرات حج عمرات صدقات اور اس کے علاوہ جسے نماز ہے دین کا کام ہے دین کا کام کہ جب تک ایک آدمی کو مقام ملے تاریخ ملے عزت ملے دین کا کام کرے گا اور جب اس کی مذمت ہونے لگے برائی ہونے لگے ناراض ہو لوگ سے دین کا کام ہی چھوڑ دے کہ کس بات کی علامت ہے یہ اخلاق نہیں اخلاص کی کمی کی علامت ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے لیے عمل کرے اصلاح کے ساتھ عمل کرتا رہے تاریخ کی اور شہرت کی پرواہ نہ کرے اور اسی طرح سے لوگ اس کو ایو لگائیں سب بھی اپنا کام کرتا رہے یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے اصلاح کی علامت ہے اللہ کی تو پھر ہم کو عطا بننا آئیے دیکھتے ہیں ریاض کی کیا برائیاں نمبر ایک ریاض سے عمل ربد ہو جاتا ہے برا عمل دیرو کوئی عمل اگر آدمی کرے اللہ کے اللہ کے عمل قبول نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماتے ہیں امان کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی پون کا ہجرت تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ دنیا پائے माल मका दुनिया की चीजें पाए पाए वही और एवं नियम की रूमा या फिर इसलिए हिजरत की कि मक्का से मदीना जाएगा, तो मदीना की कोई खूबसूरत औरत से निकाह हो जाएगा, मक्का से मदीना इसलिए जा रहा है कि फिर वहाँ पहुंचूंगा तो अनुसार माल मका देंगे अपनी जायदाद में से हिस्सा देंगे तो दो ही चीजें आज भी छोड़ के जाए तो बिजारत भी छोड़ दिया बी बच्चे भी छोड़ दिया تو جو آدمی ہجرت اس لیے کرے کہ اس کو دنیا میں جائے یا اس کو اس کی ہجرت عورت کے لیے ہو کہ عورت پائے عورت سے نکاح کرے تو آپ نے فرما ہی کبھی رقو ہے اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے اس کا نام بھی ریپیٹ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتا ہے وہی اسی کی طرف ہے کہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا اس کی حقارت کی تو جو آدمی ہجرت جیسا پاکیزہ عمل اس لیے کرے کہ دنیا میں جائے تو اس کی ہجرت بھی مقبول ہے نہیں اس لیے سبھی سے کیا ملتا ہے آپ نے فرمایا ان نمل امال بینیا امال کا مدار نیتوں پر ہے پلمان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ امال کے قبول اور رد کا مدار نیت پر ہے نیت اچھی قبول نیت بری عمل ہے اچھا عمل ہجرت جیسا عمل ہجرت جیسا عمل تھوڑی قربانی ہوتی ہے اس میں آدمی اپنا وطن چھوڑ کے ایک علاف ایک دوسرے علاقے میں جا کے بس جائے وہاں کی جائیداد رشتے داریاں ہم چھوڑ رہے ہیں اتنا سب چھوڑ رہا ہے ایک چیز نہیں چھوڑ رہا ہے کیا وہ عمل اللہ کے غیر کے لیے ہو یہ عمل یہ نیت نہیں چھوڑ رہے وہ عمل کس کے لیے اللہ کے لیے اختیار نہیں تو اگر کیا ہو جائے گا اس کا رد ہو جائے گا تو ریا والا عمل, عمل رحم رد ہوتا ہے ابام رضی اللہ کل فرماتے ہیں جلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے پاس آیا فسال اور کہا سرب الزا اللہ کے رسول آپ کا کیا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو جن میں شریک ہوتا ہے جہاد کرتا ہے حاصا میں شریک ہوتا ہے جن میں شریک ہوتا ہے یل تم اس جن میں شرکت میں اس کی دو نیتیں اس کو اجر بھی چاہیے اور اس کو ذکر بھی چاہیے ذکر یعنی نام بھی اس کا وہ چاہتا ہے کہ اس کو آخرت میں بھی ثواب ملے اور دنیا میں بھی نام ہو کیا بہبر آتی کیا لڑاؤ ہو زبردست وہ چاہتا ہے کہ اس کو اج بھی ملے اور چاہتا ہے کہ اس کا نام نہیں اس کو شہرت بھی ملے میں سوچ نہیں ہے تین بار وہی سوال اس نے پوچھا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لہو اور تینوں مسلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آسرت اس کے لیے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان اللہ, اللہ, اللہ تعالی اعمال میں سے صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو جس میں صرف اللہ رب العالمین کی رضا الگ کی گئی ہو اللہ کے کی دیدار کے لیے عمل کیا گیا اس کے سوا عمل آدمی آب کا اللہ قبول نہیں کرتا ہے اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جس کے لیے خالص اللہ کے لیے ہے اگر اللہ کے لیے عمل نہیں ہے اللہ کامل قبول نہیں کرتا ہے اس حدیث پر ایمان ابو داود نسری میں روایت کے ابھی حدیث حسن ردے کی ہے اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ریا کے سبب عمل رد ہو جاتا ہے چاہے عمل بڑا سلام اللہ کے نزدیک بڑا سلحا اس نے ہاں اگر اخلاص والا ہے قبول نہیں تو نہیں چھوٹی ریکی اللہ کے لیے ہے مقبول بڑی ریکی اللہ کے لیے نہیں ہے رد اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے یہ پہلی بات جاننے کی ہے نمبر دو ریا شرک میں ریا شرک کی فسم ہے جو آدمی ریا میں چلا ہے وہید فالٹی ہے توغیر کا الٹا کیا ہے شرک تو ریا شرک کی قسموں میں سے قسم ہے اگر ریا سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے لیکن ریا کیا ہے اس کی توغیر میں دھبا ہے اس کی توغید خراب ہے اس کے عقیدے میں بگاڑ اگر بگاڑ ہوتا نہیں تو عمل صرف اللہ کے لیے کرتا ہے اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے تو ریاکاری شرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور شرف الفطی چھپا و صرف وزر یہ مقرر آدمی عمل کرے کسی آدمی کے پاس مقام بنانے کے لیے نیک عمل کرے کس کے لیے کیسے آدمی کی وجہ ہے کہ اس کے یہاں اس کا مقام بنے اس کے دل میں اس کی اس کی عزت بنے وہ سراہے اس وجہ سے اگر نیکی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ شیر کے خطیح چھپا ہوا چکے آدمی کو مقام کہاں بنانا چاہیے دنیا میں آسرت میں مسلوک کے ہیں اللہ کے اللہ اصل مقام اللہ کے یہاں تو ایک آدمی نیکی کرے کسی شخص کی وجہ سے یہ کیا ہے شرک فقی ہے اس تو امام خاکم نے روایت کیا بے حقم رواج ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انماف علیہ شرف الصباق سب سے زیادہ مجھے تم پر جس چیز کا ڈر ہے وہ چھوٹا شرک ہے ایک ہے بڑا شرک جو اسلام سے نکال دیتا ہے اور یہ چھوٹا شرک جو کی عبادات کو برباد کر دیتا ہے تو سب سے زیادہ مجھے تم پر جس چیز کا ڈر ہے وہ شیر کے ہے ریا, ریا کہ کر. ریا کرنا چھوٹا شرک ہے یقون اللہ واضح اللہ تعالی اس گئی جس دن بندوں کی اعمال کی جزا عطا کرے گا اس دن اللہ کہ بدلا جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے کم جاؤ دیکھو ہر تجربہ دیکھو ان کے پاس کچھ بدلا ملتا ہے کہ نہیں جاؤ ان کے پاس جاؤ میرے پاس کیوں آئے اللہ کے پاس جزا کے لیے تم کیوں آئے نہیں اللہ کے لیے جزا کے پاس کیوں تم جاؤ اللہ تعالیٰ کو سمجھ جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے دیکھ. دیکھو کے پاس کچھ بدلا ہے اللہ کے پاس ان کے لیے بدلہ نہیں جن کے لیے عمل کیا ان کے پاس جاؤ ان سے بدلہ مانگو ہے ان کے پاس بدلا میرے لیے کرتے تو میرے پاس بدلا لیتا ہے لہٰذا کتنا ضروری ہے کہ ایک آدمی نیکی کرے ہر اللہ کے لیے نیکی کرے اللہ کے طور پر بڑا بہت امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک ریا شرک خفی ہے اور ریا شرک ازغر ہے دونوں حدیث میں اس کو دیے گئے نمبر ایک شرک خفی یعنی چھپاو شرک نمبر دو شرک کے یعنی چھوٹا شیخ قسموں میں سے ایک قسم ہے نمبر تین کے اللہ منافقین سکتا ہے منافقین جہنم میں دوسروں سے ہی نئے درجے میں ہوں گے انافتی اللہ نے کہا منافقین جہنم میں سب سے نیچے تبقے میں ہوں گے تو ریا منافقین کی سفاق میں سے ایک مسلمان ریا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقین اللہ, اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں وہ وہ اخواب حالانکہ اللہ ہی ہے جو انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں ان کو نہیں معلوم پورے کمزرے میں ہم دھوکہ دے دیں گے اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی دنیا میں کل قیامت کے دن اچانک پکڑے گا منافع وہ افا دیا ادا کے فام کار اور ان کا حال یہ کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستاتے ہوئے کسمساتے ہوئے جی چراتے ہوئے نہیں چاہتے نماز سنتے ہی سستی آیا وہ ادا فام جب آتے بھی ہیں اللہ کے لیے نہیں یورا لوگوں کے ساتھ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں ولا قرون اللہ طریقہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا نہیں کے برابر ہے وہ یاد کرنا واقعی یاد کرنا بھی نہیں ہے تو اللہ ہو یہ اللہ کو یا یاد کرنے والا دل کہیں آؤ مخلوق کو دکھانے کے لیے اللہ کے لیے ایک آدمی اس کو بہت پیاس بجے پانی تو پانی آپ چمچے بھر کے پانی مل جائے پی پانی ہی ہے تو اور پیاز بڑھے گی اس میں یہ پیاز بجائے گا نہیں پانی مانو پانی دیا ٹیکنیکلی پانی ہی ہے یہ پانی ہے سے پیاس نہیں بجتی تو اتنا تھوڑا کہ جو کسی کام کرنا ہو کیا کام کرنا وہ نام کے لیے اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ وہ یاد کرنا بھی نہیں یاد کرنے کی برابر ہے اللہ کو یاد نہیں کرتے بہت تو اللہ نے مناسبین کے بارے میں کیا کروایا یورا مناسبین ہے جو کس کو دکھاوا ہیں؟ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے بس میں آتے ہیں اللہ سب کی حفاظت کرنا ہے اس کو نشام میں اللہ دکھا تو مناسبین کی کفاط میں سے لیا مسلمان میں اہل ایمان یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت گندی شفت ہے اسی طرح سے ان لوگوں کی ٹکت ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کو جمع کرے گا جو جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ کو دکھائے گا جو ہر حال میں دیکھ رہا اجاڑے دے رہے ہیں, رہے ہیں اللہ کو دکھائے گا اس کے دل میں اللہ کا دیکھنا ہوگا نہیں مخلوق جو آخرت کو مانتا ہے کہ اصل بدرا آخرت میں ملنے والا ہے کیوں کا دنیا میں لوگوں سے ماننے والا نہیں بنے کہ میری نیکی لو مجھ کو تھوڑی عزت دو بھکاری ہے یہ کی کیا ہے یہ کی فقیر ہیں, ہے بھکاری ہے یہ نیکی سے عزت کمانے کی کوشش کرتا ہے اس سے ذریعہ کام کرتا ہے کہ اللہ والا امر بندوں کو بیچ کے بندوں کی عزت کیا ہے سب کی عزت لے اللہ کی عزت کتنی بڑی ہے اگر اللہ عزت دے کتنی بڑی عزت ہے اللہ اس کو قبول کرے کتنا بڑا قبول کرتا ہے کہ ایک انسان فقیروں کو دے کے ان کو خراب مطلب ہے اس کے اندر کچھ بھی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والو اپنی صدقات کو من اور ادا سے برباد مت کرو من اور ادا سے برباد مت کرو اپنی صدقات کو اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں پر کیا کہا گیا صدقات دیکھیے نیکیاں دو اعتبار سے برباد ہوتی ہیں باسویں ہی اعتبار سے ایک تو یہ کہ ایک نیکی کے پہلے نیت بری ہو نکھا <تصفيق> لے کی نیت اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے نیکی برباد ہو جاتی ہے جیسے خاص طور سے صدقات ہیں آدمی اس لیے سبقات کرے کہ لوگ دیکھ کر اس کو تقی کہ لوگ اس کو سراہیں لوگ اس سے خوش ہوں لوگ اس کا نام لیں تو شہرت کے لیے سبقہ کریں اس نیت سے سبقہ کریں کہ شہرت ملے نہیں کی بات یہ عمل سے پہلے عمل کے ساتھ عمل کے دوران بھی ہو سکتا ہے جیسے آدمی مثال کے طور پر کسی کو کچھ کھلا رہا ہے اور اس کا دوست کیا کر رہا ہے اس کا فوٹو نکال رہا ہے اور کام آ رہا ہے فیس بک क्यों डाल रहा है अंधेरी में दे रहे लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा सही बात नहीं है ये थोड़ी बताएगा इसके पास तो व्हाट्सएप भी नहीं, तो नहीं है तो कहां से बताएगा हाँ व्हाट्सएप अगर इसको डाले तो क्या आएगा सारी दुनिया में जाएगा फेसबुक पे डालेंगे तो कहाँ जाएगा इंटरनेशनली अप्लिंग दुनिया में इसको मकाम मिलेगा تو کسی کو کھانا چلا کے کسی کو چادر دیکھے کسی بچے کو اسکول کی کتاب کاپی دیکھے کسی کو کچھ دیکھے تو آدمی کیا کر رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی فوٹو دو دو والا کوئی ہے تو سب کے سب ریا کر بولے یہ مطلب نہیں لیکن نیت یہ ہوتی ہے شاید آدمی ایسی نیت سے کرے کہ میرا یہ معاملہ جو ہے یہ عام ہو جائے اور لوگ مجھ کو چاہیں لوگ اس کو سراہ لوگوں کے دلوں میں عزت بنے تو ایک تو یہ کرنے والا معاملہ یہ ہے کہ عمل کے بعد آدمی کچھ ایسا کرے کہ عمل برباد ایسا ہو سکتا ہے اسی لیے ادا نے کیا کہا صدفاتی اپنے صدقات کو برباد نہ کرو من اور ادا من کیا ہے, من کیا ہے؟ جتانا جیسے آپ نے کسی غریب کو دیا اور फिर کو, کو, کو آپ نے دیا منگل کو ملا کھائے رہا ہوں ہاں میں یاد ہے یاد رکھوں جتانا کوئی نہیں دیتا تھا میں دیکھا کر کے دیا ہاں زمانے میں کوئی کام نہیں آتا بھائی بھی بھائی بھی کام نہیں آتا میں آئے ہاں یاد رہی منوانا ہمیں جب آپ کو دیکھے تو سینکیو کا بورڈ لے کے چلے آتی من جتانا کہ احسان کر کے اس کو جتانا اسی لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ دستخط نیکی کر کے جتاؤ اور جتا کے اس سے زیادہ کی طرف نہ بعض اوقات آدمی کسی پر احسان کرتا ہے احسان کر کے اس کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے بہت سارے لوگ احسان کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں خریدنے کے لیے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے بلکہ ہمارے اللہ رہیں سطح پر سے بھی ہماری پرکری اور جگلری ہوتی ہے نوکر ہیں ہماری دکان میں جاؤ ہیں یا نوکرانی گھر میں آتی برتن صاف کرنے والی زکا اس کو دیں گے تاکہ اچھے برتن ہوئے یہ بھی گندی نیت ہے آپ نے خالص اللہ کے لیے دیا نہیں آپ نے اللہ کے نہیں دیا اب وہ کام کرنے والا آپ کا کاریگر آپ کا کام اچھا کرے آپ نے اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے اس کو سچا دی اس میں خالص اللہ والا معاملہ اب نہیں رہا اس میں ملاوٹ ہو گئی اس میں ایک نیت یہ بھی ہے کہ تیرا یہ کام کرنے والا اچھے کام کرنے والا بنے یہ تم نے اس کو پروموشن کی طرح دیا ہے تم اس کو بزنس میں واپسی کے لیے تم اس کو انویسٹ کر رہے ہو یہ بھی نہیں ہو اخلاق اتنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نے پیدا کر لیا اخلاص آ گیا آپ کو اخلاق بہت مشکل چیز ہے اخلاق سمجھنا مشکل ہے تو آپ لانے کی بات کرتے ہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتی آپ بتایا تھوڑی ہے آدمی بیوقوقیا اس کو جلدی سمجھتا ہی میڈیا کیا ہے واقعی اخلاص کیا ہے اس کو جلدی سمجھتا ہی نbe. بہت ساری چیزیں غیر اخلاص ہوتی ہے اخلاص کے جو موہیں ہوتی ہیں, ہیں اس سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہاں پر اللہ نے کیا کرنا اپنے سبقات کو برباد مت کرو بیل من جتا جتا کر احسان کرو جتا جٹانے سے سب کا برباد ہوتا ہے جٹانے سے سبقہ برباد ہوتا ہے نمبر دو, دو دے کر آپ اس کا انسٹ کریں چار لوگوں کے نیچے कुछ फायदा नहीं इसको मैंने इतना दिया इसको ये एहसान मानता नहीं एहसास जहां भी दे आप उसको क्या कर रहे जमीन कर रहे या कुछ प्रेशराइज करके कुछ काम करवाना चाह रहे उसके एहसान करके आप क्या कर रहे हैं इससे कुछ करवाना चाह रहे हैं आपको फायदा उससे करवाना चाह तो सबक आप बर्बाद हो जाते हैं जब आदमी उसको एहसान जताए या جس پر احسان کیا ہے اس کو تکلیف دیں عزت کے اعتبار سے کسی اور اعتبار سے اللہ نے کہا کہ اپنے سرکار کو برباد نہیں کر ویسے جیسے وہ آدمی ہے کلان ہو اللہ جیسے وہ آدمی ہے جو اپنا مار کش کرتا ہے دکھاوے کے لیے لوگ اور اللہ آخرت کے دل پر ایمان نہیں آتا اللہ اور آسن کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے پندرہ علیہ ہی اس کی نشان ایسی ہے پوری کیس کی نشان ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو صاف شفا اور اس پر کچھ مٹی اس مٹی کے جمنے کی وجہ سے اس میں کچھ کائی نکل آئی ہریالی کچھ اس کے اوپر ہو گئی جم جاتی کہیں مٹی ٹمپرری جمتی پتھر کے اوپر اور اس میں کچھ اگ بھی آتا ہے तो वैसे जैसे किसी चटान पर कुछ मिट्टी हो और उसके अंदर कुछ पुगा है पुग आए सर्द उसके ऊपर मूसलाधार बारिश हो मजबूत बारिश हो और उस चट्टान के ऊपर उनको दिखाई दे रहा था की इससे क्या अच्छी फसल उगी हुई है क्या अच्छा इसके ऊपर हरियाली आई हुई है तो, तो बस मिट्टी की जो रुकी हुई थी उसके ऊपर कुछ पुघ आया था उस चट्टान के ऊपर जब बारिश पड़ी اس بارش نے پورا اس کو دھو کے نکال دیا سب ہرا اب پتھر کا پتھر رہ گیا سب دا صلد ان کا حال قیامت قیام ہونے والا ہے کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا جو امار کیے تھے قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا قبل کافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو رہبری نہیں دیتا ہے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ہے یہ اہل کفر کی علامت ہے یہ منافقین کی علامت ہے یہ منافقین کا شعار ہے ہے یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو اللہ اور حضرت کو نہیں مانتے ہیں جو اللہ اور حضرت کو نہیں مانتا ہے وہ اللہ اور حضرت کے نعمن بھی نہیں کرتا ہے ایک مومن اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ کیوں اللہ کے سوا دوسرے کے لیے عمل کرے وہ کیوں آخرت کی بجائے دنیا کے لیے عمل کرے یہ تو مانتا ہے نا تو اس کی طرح کیوں ہو گیا جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا تو یہ چوتھی کی ہم نے دیکھی سورین بسلہ کی آیا آیات ہے آیا چوسٹ اس میں اللہ نے بسلا کے ریاقت دراصل کافی ہوتے ہیں <سؤال> مومن نہیں ہوتا ہے ایمان والے کو ایسی کفت نہیں اپنانا چاہیے نمبر پانچ ریاکار کار کے لیے کیا واحد ہے اللہ نے بربادی کا جملہ ان کے لیے استعمال کیا ہے یہ نہیں کہ بس بھائی ٹھیک ہے نہیں کی جائے گی کیا ہوگا ٹھیک کوئی مسئلہ ہے نہیں جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کا عمل برباد ہوگا بلکہ وہ بھی برباد ہوگا عمل چلا گیا ٹھیک ہے تو آپ اس سے کریں گے نہیں ریا کاری اگر کرتا ہے تو نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی بھی جہاز میں جائے گا برباد ہوگا اللہ تعالیٰ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کون سی نمازی اللہ بین رحم صلاحیٰ جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہے کوئی پرواہ نہیں بعض بلف نے اس میں کہا کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا بعد کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وقت پر پڑھ گیا کبھی وقت ضائع کر کے پڑیا جب جی چاہے پڑھیے کسی نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پڑھتا ہے تو نہیں پڑھتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں وہی تو پڑھ رہا ہے جیسے مناف کا پہلتا چیڑا گزرا کہ وہی مراد ہے سلادین نہیں کہا نماز میں غفلت میں نہیں नमाज के बारे में पारा पारा पारा भी पढ़वा है पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं सोचो जो नमाज के बारे में लापरवाह है उनको कौन कौन है ये लोग मुसलमी है मुसलमी इसको कहते हैं नमाज पढ़ने वाले और ये कैसा पढ़ने वाला है लापरवाह टाइम पे पढ़ा टाइम निकाल के पढ़ा कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा पढ़ता लगा ऐसे आदमी के लिए बर्बादी है یہ نماز کے سلسلے میں لاپرواہ اگر سے پڑھتا ہے جسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کن کا فلاف المناف یہ منافذ کی, کی نماز ہے بہت رہتا ہے سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے جیسان کے دو تینوں کے درمیان چلا جاتا ہے اٹھتا ہے اور چار سووے کی کھونگ لگا دیتا ہے اللہ کو ریاد نہیں کرتا اس میں یعنی سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے پڑھ لیتا ہے بھائی پڑھ تو لیتا نا لیکن کیسا پڑتا ہے یہ ایک دم باؤنڈری لائن ہے تو مناسب کی نماز آئی مراد ہے بربادی ایسے نمازیوں کے لیے الما نے کہا جب نمازیوں کے لیے بربادی ہے تو جو کیڑے سے پڑھتے نہیں ان کا کیا ہوتا نماز پڑھ کے بربادی ہے جو لاپرواہی سے پڑھ ہے نماز تو نماز چھوڑنے والے کا کیا ہوگا ہم کو بھی سوچنا چاہیے ان لوگوں کو خاص طور سے جو نماز کے بارے میں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا کبھی ٹائم پہ پڑھا کبھی ٹائم نکل گیا باقی چیزوں میں برابر ٹائم سے لیکن نماز ٹائم پہ البین اللہ یوراہ ایک تو یہ کہ نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے کوئی نہ دیکھے تو نہ پڑھے لیکن پڑھتا ہے تو کب جب لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ یورآ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھاوا کرنے والوں کے لیے کیا کہا وئی ان لوگوں کے کیا ہے بربادی وئی کے معنی ہے بربادی کیا. تو بربادی اللہ نے ان کے لیے ذکر کی اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں کا نو یورا بیما یا ملو عمدہ اللہ ہے لوگ جو عمل کرتے تھے اس کا دکھاوا کرتے تھے آج بھار یہ ہے کہ آدمی اس چیز کا دکھاوا کرتا ہے جس کو واقعی کر بھی نہیں رہا ہے آدمی اس چیز کا دکھاوا کرتا ہے جو اس میں ہے نہیں بھائی आदमी के पास वासी इल्म नहीं लेकिन कैसा पेश होगा लोगों में लो उसको इन आ रहा कुछ वासी दींदार नहीं लेकिन चार आदमी है अंदर कुछ भी नहीं सारी है अल्लाह ना करो डर लगता है तो पहले वो लोग दिखावा जो करते थे कर रहे जो अमल उसका दिखावा करते थे नमाज पढ़ते क्या दिखाते थे आज आदमी क्या कर रहा है जो खुद उसके अंदर खैर है भी नहीं जो सिफ़त उसमें नहीं है जो अमल किया नहीं है उसका भी आदमी क्रेडिट मिलता है तो आने दो नई अगर कोई आदमी टारगेट में ना उठे लेकिन लोग ये समझे कोई बोल दे बायिस्टेक हम लोग से तो नहीं आप तो पढ़ लेते टार ही होंगे हम तो नहीं पढ़ते साज हम तो गुनागार लोग हैं आप जैसे लोग हैं गाड़ी वाड़ी देखा चौकी पे झुका पंचर हो जाना कर तो अब लोग क्या कर रहे हैं लोग समझती अच्छा नहीं होगा भाई सब बोल गया किसी ने हम तो नहीं पढ़ते ये भाई पढ़ते है ये पढ़ते होंगे अल्लाह मुजीद तो वहाँ क्या कर रहा है अल्लाह मुजीब तो अल्लाह सबको तोफीक दे हालांकि कुछ पढ़ता नहीं लेकिन जब आदमी फ्री में तारीफ तो क्यों रिजेक्ट किया जाए वे आदमी को आज आदमी जो अमल खुद नहीं किया है उस पर भी अगर तारीफ मिलती है तो वो भी लेकर इतनी भी शर्म नहीं आती कि अमल मैंने नहीं किया है बोले आदमी मैंने नहीं किया नहीं पता भाई मैं नहीं होता मेरे से ले ले लेकिन आदमी क्या करता आप देखिए कितने अमान है जो नहीं करता है और लोग अगर उस तारीफ कर दें खुश होता है माशा फ्री में मेरे बोलते थोड़ा جو عمل کر کے تعریف مل رہی ہو تو چلو اپنا کمائی ہو لیکن بغیر عمل کی جو تعریف مل رہی تو ابھی ہے کہ مارے غنیمت کی تو یہ اس دور کا حال ہے اللہ سب کی حلت ہونا ہے جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو اگر آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ کے لیے نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس عمل پر لانچ ہوتی ہے اللہ ہم سب کی حلف لیکن آدمی نیکی کر کے لالت کا حدار بری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور دنیا ملع ملع دنیا ملعون ہے لالچ کی حدار ہے دنیا میں جو بھی ہے سب لالت کا حفاظ ہے لالچ کے مانا اور اللہ کی رحمت سے دوری لالچ کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری تو ظاہر بات ہے دنیا میں رہ آدمی کس سے دور ہو جاتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے دنیا میں کھو کے کہاں جرا جاتا ہے گناہوں میں چلا جاتا ہے اور گنا جب ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہو جاتا ہے دنیا آدمی کو غابل کرتی ہے غفلت گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ اللہ کی رحمت سے دور لے جاتا ہے تو دنیا ملغول ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کا چاہتا ہے لیکن کیا بنا اللہ بچوں کی ابھی ہی مدال ہے ہاں سوائے ان چیزوں کے ان اعمال کے جن کے ذریعے سے آدمی اللہ کی رضا چاہے اگر اللہ کی رضا چاہنے والا عمل آدمی کر رہا ہے اس پر لانت نہیں لیکن اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور چاہ رہا ہے تو اس پر لانت ہے وہ اللہ سے دوری کرنے والا ہے لہٰذا آدمی کو اپنے قلب کو ہمیشہ اللہ کی طرف رکھنا چاہیے آدمی کو اپنے دل کو اللہ سے جوڑے رکھنا چاہیے یہ دل کی حیات ہے اگر نہیں ہو دل بچاتا ہے آپ ہر عمل کریں امل سے پہلے اپنی نیت جانچ کس کے لیے کر رہا پوچھیں کس کے لیے کر رہا ہے اللہ کے لیے نہیں نیت صحیح کر نیت صحیح کرے اور اس کے بعد عمل کریں تاکہ عمل برباد نہ ہو تاکہ اللہ کے لالچ کا حقدار بنائے شہر کے لیے کر رہا ہے رک جائے رک جائے ریپئر ہو جائے پھر اس کے بعد آدمی امن شروع کرے امن چھوڑے نہیں لیکن اپنی اس گندی نیت کو چھوڑے جس سے وہ امن برباد ہونے والا ہے جس سے برباد ہونے والا ہے اس حدیث کا سبرانی نے رواج کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہسنگ نہیں رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ وہ عمل کیا ہے لالد کا سبب ہے وہ عمل لالت کا سبب ہے نمبر سات ریا قیامت کے دن ذلت کا سبب بنے گی اللہ ذلیل کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا یہ عمل نہیں کیا اب یہاں پر دو لفظ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے ایک ہے ریا اور دوسرے ہیں سنا ریا کس کو کہتے ہیں دکھانا یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور سنا کہتے ہیں سنانے آدمی کی شہرت کروی کے یہ دو نتیجے ہیں بیماری کا ہے آدمی کے دل میں اور وہ بیماری کیا ہے لوگوں کی تاریخ سننے کا شوق انسان کو ان شاء اللہ کبھی ہم اس پہ بھی گفتگو الگ سے کریں گے تاریخ کا شوق یہ اچھا علومان ہے انسان کی تاریخ کا شوق اتنا گٹیا ہے کہ ایک آپ دیکھیے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیے اپنے اوپر دوسروں ایک آدمی کو معلوم ہے یہ آدمی میری جھوٹی تاریخ کر ہے اور اپنا کام نکالنے کے لیے تعریف کر رہا ہے اچھی رکھتی ہے آپ دیکھیں تاریخ آدمی کسی آدمی کو بیوقوف بنانے والا بیوقوف بنا لیتا ہے جھوٹی تاریخ کر کے لیے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری جھوٹی تاریخ کر رہا ہے پھر بھی تاریخ سننے کا شوق اور اس کی لذت اتنی ہوتی ہے کہ آدمی باٹری میں اتر ہے بوتل نہیں ہوتا جاتا ہے آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں اکل مند ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی تعریف کوئی کرنا شروع کرتا ہے ان کی عقل مندی پر پردہ پڑ پر جاتا ہے یہ انسان کی نب کی کمزوری ہے اس کے اندر تاریخ کا شوق ہے بچپن سے بچپن سے بچہ بھی آپ دیکھیے الٹا ہو کے کو بھی لگاتا ہے اور بولتا ابو دیکھو کیسے کرتا ہے اس کو دکھانے کا شوق بائی ڈیفالٹ اس کے اندر پہلے سے اللہ نے ڈالا ہے اس کے اندر اللہ نے ڈالا ہے کہ وہ دکھائے تاکہ کوئی اس کو سراہے لیکن یہ کیوں ڈالا ہے جس کو دکھائے لوگوں کو یہ اللہ کو دکھائے اگر اللہ کو دکھانے کی دکھانے کی چاہتی نہیں ہوتی تو اللہ کے لیے عمل کرتا نہیں یہ اللہ کے لیے تھا اس نے کیا کر دیا اس کو بندوں کے لیے کر دیا تو ایک ہے ریا اور دوسرے ہے سما ریا کیا ہے ایک آدمی نیتی کرے تاکہ لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں ان کے دلوں میں میرا مقام بن جائے سما کیا ہے سما سب ہے جب دکھانے کا موقع نہ ملے سنا سب ہوتا ہے مسرند آپ نے کوئی صدقہ چھپکے سے کسی غریب کو کھلایا اب آپ کو یہ اخلاق حلم نہیں ہو दे रहे हैं यही आपको दिखा रखते थे भाई अल्लाह दे बच्चे भूखे मर जाएंगे हम लोग तो आप जिसको बहुत रहना वाकई के साथ अमल किया उसने और उसने क्या किया उसको दिया पैसा और उसको खिलाया अब उसको ये इंफॉर्मेशन हजम नहीं हो रही उसको आप क्या कर रहा है न कि बैठा है बात निकली सर अपनी अपनी बातें कर रहे इधर की उधर की नमाज देकर फिलहाल सबका करना थी दुनिया में बहुत गरीब लोग थे, थे।, थे। दुनिया में बहुत गरीब लोग कल ही में गया था उधर एक गरीब आदमी था मांग रहा बच्चे छोटे छोटे थे मेरे को बहुत अहम आया मैंने पैसे निकाला छोटी नहीं थी मेरे पास کتنے بھی چاسے سات سو روپئے دیا ہزار روپے دیا ایسا سب کو اپنے کو کرنا چاہیے ایسے کتنے لوگ دنیا میں رہنے والے تھے مین ٹارگیٹ کیا ہے مین ٹارگیٹ یہ ہے کہ میری نیٹک کیسے لوگوں کو پانچ سو روپئے دیے ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں بڑا ہم تو پانچ دس دیتے اللہ نے आप क्या हवा ऐसा क्योंकि अंदर घुटन हो रही थी कि लेकिन कैसा छुपे हुई किसी को मालूमी भी पड़ रही है क्या ये सुना कि किसी ने आपकी नीति देखी नहीं लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसको सुना है ये दोनों नीति को बर्बाद करें की रिश्तेदारी है इसके साथ रिया की क्या है रिश्तेदारी एक ही कैटेगरी है اس سے بھی نیکی برباد ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع سن به ومن گئی ارا ہو به جو آدمی اپنی نیکی سناتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی اس کی کی کمی اس کے اس دکھاوے کو جو اپنی نیکی کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ بھی سنا دے گا سب کو کہ اس نے نیکی اللہ کے لیے نہیں کیا ہے اور جو نیکی دکھاتا ہے دنیا میں دکھاوے کی بھی نیکی کرتا ہے اللہ بھی دکھا دے گا قیامت کے لیے عمل اللہ کے لیے نہیں تھا کیا آپ کے سامنے کیا اس کا عمل دکھاوے کے لیے تھا اس کا عمل سناوے کے لیے تھا تو سنانے والے کا سنا دے گا دکھانے والے کا دکھا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کسی چھپائے گا نہیں وہ دنیا میں چھپائے ہوئے تھا اپنے احتیاطی کے جذبات کو اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اطلاع والا ہے تیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا اس کو امام مسلم اور امام الغار کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جمع اللہ, اللہ تعالیٰ کے دن یوم اللہ جب جس دن میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ اس دن اولین سب کو جمع کرے گا اس دن اللہ تعالیٰ نا دا نا دا نا دا نا دا اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا ندا پکارے ایلانیہ طور پر سب کچھ کہا جائے کیا من فی عمل للہ من نہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے عمل میں شریک کیا تھا وہ اپنا سواب اسی سے لے لے وہ اپنا سواب اسی سے لے لے اللہ تعالیٰ یعنی پارٹنروں سے پاک ہے اللہ جو بھی پارٹنر اللہ کو کسی کا بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے الگ ہو جاتا ہے تو لے اللہ کے لیے عمل اور سماج کے لیے عمل اللہ کے یہاں بھی نام ہو اور لوگوں کے یہاں بھی نام ہو اللہ اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دے دے مجھ کو نہیں چاہیے اسی سے لے لے اسی کو دے دے نیکی کس کو دے نہیں تھی. اللہ کو داری والا نہیں چاہیے اللہ تعالی کو خالص اللہ کے لیے وہ چیز پارٹنرشپ والا نہیں تھی اسی کو دے دے اللہ چھوڑ دیتا ہے طرف تو ہوا شرکا. اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی شرکت کو چھوڑ دیتا ہے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے لیتا ہی نہیں اور جا اسی سے سواب لے اس کے کی لیے کیا جانا لے لے اسے اس میں اس کو نہیں چاہیے قیامت کے اعلان کیا جائے گا کہ جتنے بھی ایسا کیا اپنی نیکی کا ثواب لے اس کو امام احمد سے ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے ریا کا انجام جہنم ہے. اللہ تعالی پر جو آدمی دنیا کی زندگی اور یہاں کی زینت کا طالب ہے جس کا مقصود دنیا اور دنیا کی زیب و زینت ہے نو پیمان ان کے اعمال کے بدلے ہم ان کو یہی دنیا میں دے دیں گے بلکو. دنیا میں ہم کو دینے میں کمی نہیں کریں گے سب بدلہ یہاں پر دے دیں گے کوئی کوٹائی نہیں کوئی کمی نہیں سلینت لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے جنہوں نے اپنی لڑکیاں دنیا کے لیے دنیا میں اٹھا لے جائے دنیا میں نام ہو دنیا میں مقام ملے دنیا میں مال ملے دنیا میں شراب ملے جنہوں نے اپنے آماد دنیا کی زیر و نینت کے لیے کیے ہم دنیا میں ان کو دے دیں گے اور بھرپور نیکی کے بدلے شراب دے دیں گے یہاں ہم کبھی نہیں کریں گے لیکن جب آگر میں آئیں گے تو آگر میں ان کی جہنم کی آج کے سوا کچھ نہیں ہے وہ حد سانا سن اون ہے اور جو کچھ کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے وہ سب برباد ہو گئے وہ سب اکاس ہو گئے وہ باط علم ناکام یا اور جو بھی عمل یہ کرتے رہے وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک حق نہیں باطل خراب پائیں گے نیتیاں کی بھائی لیکن اللہ کے کیا ہو گیا باطل اس پر چھپا لگے گا اس پر لیبر لگے گا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کو نام دیا جائے تو ان کی ساری نیتوں کو کیا نام ملے گا باطل وہ برباد ہو جائیں گے تو سارے عمل عکاس چلے جائیں گے تو جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے آخر اس میں اس کا عمل باطل ہے برباد ہے اور وہ آدمی جہنمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علم او او ممتا جو آدمی علم حاصل کرے لیکن غرض کی یہ ہو کہ جاہلوں کے ساتھ بحث کر کے ان کو کنفیوز کرے جاریوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کم ان لوگوں کے ساتھ گجر کر کے ان کو کنفیوز کریں اس کے لیے ان حاصل کریں مزا ہے اس کو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں یہ بات یا بیر والنا یا پھر اس لیے ان کریں کہ علماء کی صف میں شامل ہو جائے علماء کے برابر ہو جائے جن میں لگے تو گنا بنا گنا اور یہ اس کو بھی گنا جائے اس کا نام علماء کی فہرست میں آنے لگے وجوہ کی اور یا اس لیے کریں کہ لوگ پلک پلک کے اس کو دیکھنے لگے ہیں لوگوں کے چہرے اس کی طرف ہو جائیں لوگ اس کی طرف اٹریکٹ لوگوں کو اپنے ذریعے سے اپنی طرف کھینچے اگر ان تینوں نیتوں کے ساتھ یا ان میں سے کوئی ایک نیت ترقی علم حاصل کرتا ہے لوگوں کو کم ان لوگوں کو حجت کر کے ویر کرنا کنفیوز کرنا یا الا کے ساتھ برابری اختیار کرنا یا لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا نیتوں کے ساتھ اگر علم حاصل کرتا ہے آپ نے سمنا کہنا جہاں نمکی آدمی جائے گا دین کا علم حاصل کر کے بھی جہن نمکی آدمی جائے گا اس کو امام کے بازا نے رواج کیا ہے انچت کی بھی حاصل کیا جاتا ہے اپنے اور دوسروں کے عصیبے کی اصلاح کے لیے اپنے اور دوسروں کے اعمال کی اصلاح کے لیے دین کی حفاظت کے لیے دین کی اشاعت کے لیے اس لیے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ شہرت میں اس لیے نہیں کہ قد کٹتی کر کے واٹس ایپ پہ ہم شورت حاصل کرے کیا بات کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ ہم ایسی چار باتیں یاد کرنے اور کھڑے ہو کے بولنے والے بنجار لوگ کہیں کہ یہ بھی شاید حال نہیں آدھا حال ہونے اس لیے ہمیں حاصل نہیں کرنا ہے ضروری ہے اور آخری بات ریاکاروں سے اس کی آگ بڑکائی جائے گی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حبیض بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہوں آپ نے سمجھائی نہ قیامت اور قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں شہید کہلایا گیا تھا جس, جس کو دنیا میں شہادت رکھی ہوئی اس اس کو لایا جائے گا سرابا فاہانا اللہ اپنی نعمتیں اس پر جتائے گا اس کو میں نے سیر دی تو لڑا اس کو میں نے مال دیا تو تیاری کیا اس کو میں نے علم دیا توقیق میں نے اللہ اپنی گا اپنی ایک ایک نعمتیں سراب نیا نہ اللہ اپنی نعمتیں اس پر جتائے گا سراب وہ ان سب کا اعتراف کرے گا ہاں اللہ نے سب کچھ مجھ کو دیا اللہ پوچھے گا ٹھیک ہے ساری نعمتوں کا تو نے کیا آگات کیا نعمتوں کے پانے کے بعد تو نے ان نعمتوں کے مطابق کیا عمل کیا تیرا مرا ملتا اللہ میں, تیرے تیرے دیر دیر دیر دیر دیر میں میں لڑا یہاں تک کہ شنی شہید ہو گیا اس صحیح ہو گیا اللہ ہے اللہ بنائے گا جھوٹ بولتا ہے گدا واطم تو اس لیے لڑا کہ تو چاہتا یہ تھا کہ لوگ یہ کہا بہادر ہے جری بڑی ضرورت والا ہے کیا بہادر ہے لوگ یہ کہیں اس لیے تو لڑا تو اس کو یوں کہا جا چکا تیرا نام ہو گیا ہی. تو نہی پرنا حکم دے گا منہ کے بل के बल اس کو جان نمبر بھیجا جائے گا شریر ہوا ہے جان دے گی اس نے اللہ کے دین کے لیے لڑتے لڑتے لیکن نیت خراب تھی عمل کتنا اونچا قربانی کتنی بڑی قربانی نہیں قربانی نہیں دل میں اخلاق قربانی تب تک یہ قبول نہیں ہوگی جب تک یہ خلاص ہوگی اللہ سے یہ تھا دنیا میں تو مل گیا تھا لوگوں نے بولے بہت زبردست بڑا بابر تھا لیکن اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہید نہیں اس لیے کہ اس کو میں شہید ہوا لیکن نہیں جھوٹ ہو گیا جھوٹ اس کو منہ کے بل گٹی کے جانب میں ایسا بھی نہیں منہ کے بل گٹی کے دری کر کے جانوں میں دیکھا جائے گا تو نیک عمل سے دنیا میں نام کماتا ہے اللہ والے عمل سے دنیا میں چاہتا ہے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے منہ کے بل گٹی کے جانبوں میں ڈالا جائے گا پھر جلو تعلم العلم علم کہ دوسرا آدمی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا وہ خرا اور قرآن کا ہے بِهِ فَعَرَفَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ سے سماتے ہیں کہ اس کو لایا جائے گا اللہ اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا اور وہ اپنی نعمتوں کو مانے گا جو اللہ نے اس پر کیے ہیں بہار سبھی اللہ اس سے پوچھے گا نے کیا ادا کیا کیا کیا یہ نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کہے گا خرا تو قرآن میں نے علم سیکھا اور میں نے دوسروں کو بھی سکھایا اور میں نے خاطر قرآن پڑھا میں نے خاتر قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے علم اس لیے کہ, تو نے علم حاصل اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں تو عالم کہلائے اس لیے تم نے علم حاصل کیا قرآ کر قرآن ہوا قاری اور تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا اتنا اچھا بنا بنا را کے لوگ کو قاری کہ قرآن لوگوں سے قاری لینے کے لیے پڑتا تھا فقد تین لوگوں نے کہا اس کو دنیا بولنے والے نے عالم کہا بولنے والے نے ساری کہا اس کو لیبل مل گیا لیبل کے لیے کیا تھا شہرت کے لیے کیا تھا نام کے لیے کیا تھا مل گیا دنیا میں مل گیا جس مقصد کے لیے کیا تھا مل گیا پالیا تھی وہ سب کچھ فقد سمنا او می پسو خبا پسبا وسی ہاتھ کا اللہ حکم دے گا منہ کے بل کے اس کو بھی جان میں ڈال دیا خالی یہ چھوٹے لوگ ہیں ایک شہید ہے جان دینے والا ایک وہ جو قرآن و سنت کا قائم رکھنے والا سیکھنے والا سکھانے والا ہے قرآن پڑھنے والا اس کو جان میں نے سیکھ دیا سب سے پہلے ان کو ڈالا جاتا سب سے پہلے کیا بتائی سب سے پہلے فیصلہ ہوگا ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا منہ کے بل حقیق ہے تیسرا آدمی اللہ کو حالیہ اپنا تیسرا وہ آدمی اللہ نے دنیا میں بہت اچھا دیا اور طرح طرح کے قسم قسم کے مال اس کو اللہ نے اثر کیا اس اس کو بھی لایا اور اللہ تعالی اپنی نعمتیں اس کو گلوائے گا کہ میں نے تج پر یہ نعمتیں دی اور تجھ کو یہ یہ وہ پھر وہی سوال پوچھا جائے گا کہ ساری نعمتیں جو لی ہیں ان کا کیا ہاتھ ادا کیا تجھے کہے گا ما ما ما من صبیلی من صبیلی تو حالت کوئی راستہ بلائی کا ایسا نہیں کہ اس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو اور میں نے اس میں نہ کیا ہو ایسا ہو نہیں سکتا میں نے تیری سکتا. یہ نہیں کی وہ نہیں کی وہ نے کی میں نے ہر راستے میں خرچ کیا جو تجھ کو پسند ہے تیری خاطر اللہ نے کیا جا. اللہ تعالیٰ بنائے گا کدب جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے ولاقہ کا پیل تھا یہ کالا ہوا جواب اس کیا تاکہ لوگ کہیں پیسہ صحیح آدمی ہے کیا بڑے دل والا ہے کتنا مال لٹا ہے جواب بڑا ثقافت والا ہے تو تج سخاوت کے لقب کے لیے لوگوں میں ثقافت کے لیے مشہور ہونے کے لیے تم نے اتنے سرکار کیے اس کو دنیا میں یہ لقب مل گیا تیری شہرت ہو گئی تیرا نام دنیا میں ہو گیا تم ماہی پسو تم کے نام اس کے لیے بھی حکم دیا جائے گا گسی کا اس کو منہ کے بعد گٹیش کے کو جاننا میں ڈالتا اس کو بھی گٹیش کے جاننا میں ڈال دیا جائے گا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا یہ حدیث جب ابو حری اللہ عنہ بیان کرتے تھے تو روتے تھے اس کو بیان کر کے یہ تینوں جو لوگ ہیں آپ دیکھیں ایک دین کے لیے لڑنے والا جان دینے والا دوسرا علم رکھنے والا تیسرا ماں ان تینوں طرح سے دین کی مدد ہوتی ہے علم سے, جان سے, مال سے. صحرح, صحرح انیس کی مدد سے معلوم یہ ہوا کہ دین کے کام آ جانا نجات کا یقینی سبب ذریعہ نہیں ہے. دین کا ہو جاتا ہے لیکن آدمی کی نجات نہیں ہوتی ہے کتنی افسوس کی بات ہے کہ دین کے لیے آدمی تقریب کے لیے آدمی علم سے کام لے دین کے لیے آدمی اپنی جان تک دے दे لیکن وہ سب سے پہلے دوسروں سے پہلے ان کو میں ڈال دیا جائے وہ بھی منہ کے بل بھتیق کر کیوں اس لیے کہ یہ صاف نہیں تھا اللہ کو یہ امن نہیں تھا دنیا کی شہرت کے کی لیے کیا گیا عمل آدمی کو جہنونی بناتا ہے تو چاہے آپ ماں سے بین کی خدمت کریں چاہے آپ ایم سے دین کی خدمت کریں چاہے آپ اپنے بدن سے بین کی خدمت کریں محنت کے ذریعے سے آپ ہر چیز میں یاد رکھیں کہ شہرت سے بچتے ہوئے دین کا کام کریں شہرت کی طلب کے بغیر اس طلب سے بچ کے اپنے دل کو بچا کے دین کا کام کریں اگر دین کا کام اس طرح پر ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ دین کا کام بھی آدمی کے لیے جہنم میں لے جانے کا سم بنے گا یہ ذریعہ کاری بہت بڑی بیماری ہے اور ایسے دل میں سراش کر جاتی ہے کہ آدمی کو احساس بھی اس کا نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاق تو تو سب کی توحیق نتی فرمائے اور حفاظت فرمائے ابو راہ اور علی گڑھ ان شاء اللہ کسی دس میں ہم ان آریہ سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں بھی کچھ دیکھیں گے ابو